أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهديكم وإيايا فرهبون و بِمَا بیما انزل تم مَعَكُمْ وَلَا ماکم ولا كَافِرٍ اول کا تَشْتَرُوا بھی ثَمَنًا تشترو بھی آیا تھی سمن کلیلوں صورت میں دعوے کے طور پر چار مسائل کا بیان ہے اس توحید اس رسالت صدق جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی صورت مضمون کے اعتبار سے منقسم ہے چار حصوں میں پہلا حصہ پہلی سو آئے اس پہلے حصے میں پہلا مقصدی دعویٰ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس بات ہے یہ پہلا حصہ منقسم ہے ابو آبی پر پہلا باب بیس آیتیں تھیں اس میں ان تین فرقوں کا بیان تفصیل جو سورت فاتح کی کے آخری حصے میں مختصراً اجمالن ذکر ہوئے تھے پھر آیت نمبر اکیس سے انتالیس تک دوسرا باب ہے تھا پہلے حصے کا سورت البقار کا اس میں عام خطاب اور دعوے توحید با عنوان عبادت اس پہ پانچ عقلی دلائل زجر نہ ماننے والوں کو بشار بشارت ماننے والوں کو ایک وہم کا جواب ان اللہ لا استحی کے ساتھ اور نعم اربا عمومیہ کا بیان کئی فتق فرون کے ساتھ اب یہاں سے آیت نمبر چالیس سورت البقرہ آیت نمبر چالیس یہاں سے تیسرا اور آخری باب صورت البقرہ کے پہلے حصے کا شروع ہو رہا ہے آیت نمبر چھیانوے تک ہے یہ اور اس تیسرے باب میں خطابات ستہ ہیں بنی اسرائیل کو خطابات سطح چھ خطابات ہیں بنی اسرائیل کے لیے پہلا رکو بطور تمہید ہے اور تمہید میں یہودیت کے تین اصول اور مومنوں کی تین صفات بیان ہو رہی ہیں آیت نمبر سینتالیس سے بہاسٹھ تک خطاب اول ہے اور اس میں آٹھ نعمتوں اور دو نقمتوں کا بیان ہے جو آٹھ نعمتیں اور دو نقمتیں یعنی دو عذاب اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں دیے تھے آیت نمبر ترسٹھ سے بہاسی تک دوسرا خطاب ہے بنی اسرائیل کو اور اس دوسرے خطاب میں تین خباستیں پرانے یہود کی اور چار خباستیں موجودہ یہود کی آیت نمبر 83 سے چھیاسی تک تیسرا خطاب ہے بنی اسرائیل کو اور اس تیسرے خطاب میں انکارہم من العوامری و اتھیانہ ہم بن نواہی کا ذکر ہے اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم کیا تھا وہ نہیں کرتے تھے اس سے انکار کیا کرتے تھے اور جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا اس کا اطینان کیا کرتے تھے آیت نمبر 87-88 یہ دو آیت چوتھا خطاب ہے بنی اسرائیل کو اور اس چوتھے خطاب میں انکار من انبیاء سابقین کا ذکر ہے پہلے جتنے انبیاء بھی بنی اسرائیل کے پاس آئے انہوں نے ان سے انکار کیا تھا آیت نمبر 89 سے اکانوے تک پانچواں خطاب ہے اور اس پانچویں خطاب میں انکار من منہاظن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انکار ذکر ہو رہا ہے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانوے سے چھیانوے تک چھٹا اور آخری خطاب ہے اس میں تنویر علامہ ماسب پہلے گزرے پانچوں خطابات پر تنویر روشنائی ڈالتے ہیں یہ پہلا, خطا... پہ... پہلا رکو آیت نمبر چالیس سے آیت نمبر چھیالیس تک یہ بطور تمہید ہے اور اس میں تین اصول خواصت یہود کی اور چار تین بہترین صفات مومنوں کی یہ خطاب خاص بعد العام ہے تخصیص بعد تعمیم پہلے فرمائے یا یوہن ناس تو اب فرمائے یا بنی اسرائیل ناس میں بنی اسرائیل کو خاص کر دیا بنی اسرائیل کو خاص کر دیا اور بنی اسرائیل کو خاص کرنے کی وجوہات تھی ایک تو یہ کہ انبیاء کی اولاد تھی دوسرا یہ کہ اکثر انبیاء ان میں مبروس ہوا کرتے تھے تیسرا یہ بنی اسرائیل اپنے زمانے کی معزز مخلوق تھی افضل لوگ تھے انہیں اللہ نے فضیلت دی تھی بنی اولاد کو کہتے ہیں اسرائیل علامہ سیوتی لکھتے ہیں اسرا کا معنی عبد ہے اور ایل اللہ کو کہتے ہیں اسرائیل اسرا بمانے آبد عبرانی میں اور ایل بمانے اللہ تو اسرائیل یا بنی اسرائیل اسرائیل سے مراد عبداللہ اللہ اللہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو یعقوب علیہ السلام مراد ہیں اس سے اے عبداللہ کی اولاد اولاد یعقوب بنی اسرائیل انشاءاللہ اللہ پھر ہم اس کی تفصیل کریں گے کہ فن فجارت منحوسنتا آشارت آئین اس بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے تو بارہ چشمے ان کے لیے اللہ نے نکالے پتھر سے وہاں تفصیل کریں گے انشاءاللہ اللہ اس تفصیر کے مطابق یہ آیت آیت نمبر اکیس کے ساتھ مربوط ہے وہاں خطاب عام تھا اور حکم اور بدو ربکم کا تھا یہاں خطاب خاص ہے اور اس خطاب خاص میں بنی اسرائیل اسرائیل عبداللہ کے معنی پہ اسی حکم کی یاد دہانی ہے کہ تم تو اللہ کی بندگی کرنے والے کی اولاد ہو تم نے کیوں اکیلے اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیا اور مخلوق کی بندگی شروع کر دی یا بنی اسرائیل اے اولاد یا قوب علیہ السلام کی اس نعمتی یاد کرو میری نعمتیں انام تو عل کم جو میں نے نعمتیں کی ہیں تم پر میں نے جو احسانات اور انعامات تم پر کیے ہیں ان کو یاد کرو اس قرو بمانے شکر ادا کرنا میری نعمتیں یاد کرو یعنی ان کا شکریہ ادا کرو اور نعمتوں کا شکر اللہ ترا ماہو شریکن فی نیامی ہی جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں نعمتوں کے شکر کے بارے میں نعمتوں کا شکر یہ ہے اللہ ترا ماہو شریک انفی نیامی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانو نہ مانو اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نعمتوں کا سب سے بڑا شکر اللہ کی توحید کے مسئلے کو ماننا ہے اور ربکم رب کو ماننا ہے ان نعمتوں کا بیان سورہ معاہدہ میں ہوا ہے آیت نمبر بیس دیکھے صورت المائیدہ آیت نمبر بیس ویس کالم سالی قومی ہی یا قوم اس قرونت اللہ علیکم اس جالفی کم امبیا و جال کم ملوکا و آتا کم عالم اتی اہدم عالمین یاد کرو کہ فرمایا تھا منصال علیہ تو السلام نے اپنی قوم سے یا قوم اسکرو نعمت اللہ علیہ کم اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ کی جو اللہ نے کی ہیں تم پر یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اس جال فی کم کہ اللہ نے تم میں انبیاء ٹھہرائے وَجَعَلَكُمْ جال ملو کا اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا آتا کم عالم یو تھی من العالمین اور دیا تم کو وہ جو نہیں دیا گیا کسی کو بھی مخلوقات میں سے تو اس قرو نعمتی یاد کرو میری نعمتیں انام تو کم جو نعمتیں کی ہیں میں نے تم پر وہ اوفوبی آہ اور پورا کرو میرے وعدے کو میرا وعدہ یعنی میرے احکام میرے احکام کو پورا کرو میرے ساتھ کیے وعدے کیے ہوئے وعدوں کو کی پاسداری کرو سوریہ عمران آیت نمبر 187 میں ان وعدوں کا ذکر ہے سورہ عالم عمران 187 وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ یاد کرو کہ لیا تھا اللہ نے وعدہ پکا ان لوگوں سے جن کو دی گئی تھی کتاب کہ خام خام بیان کرو گے تم اللہ کی کتاب کو لوگوں کے لیے ولا تکتمونه اور نہیں چھپاؤ گے اس کتاب کو فن بزو ریم تو پھینک دیا انہوں نے اس وعدے کو اپنے پسے پوشت وشترو بھی سمن کلیلا فبی سمایشترون تو اس اوفو بی آہدی پورا کر لو تم میرے وعدوں کو اوفی بیاہدی کم تو میں پورا کر دوں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو تم میرے احکام کو پورا کرو میری کتاب کو بیان کرو میں نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے ہیں میں اسے پورا کروں گا اللہ نے وعدہ کیا تھا سورہ معیدہ کی آیت نمبر 65 دیکھیں لو ان اقام آیت نمبر پینسٹھ چھیاسٹھ و لو ان کی ولا اد خلم جنات نعیم اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور خود کو بچاتے نا فرمانی سے لکفرنان سی آتی ہم خامخواہ دور کر دیتے ہم ان سے ان کی دنیاوی تکالیف ولا ادخل ناحم جنات نعیم اور خامخواہ داخل کر دیتے ان کو جنتوں میں نعمتوں والی ولو انم اقام و توراتاول اور اگر یہ لوگ جاری کرتے احکام تورات کے ول اور احکام انجیل کے وما انزل الیہم من ربیم اور احکام اس کتاب کے جو نازل ہوئے ہیں ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے لکلومن فوقیم و من تختی ارجلیم تو خام کھا لیتے یہ کھاتے یعنی نعمتیں حاصل کرتے اللہ کی اوپر نیچے سے پاؤں کے نیچے سے منہم ہم امت مختص مختصدوں منہم سا اما ملون تو تم میرے احکام کو پورا کرو میں تمہارے وعدوں کو پورا کر دوں گا اسی سورہ معاہدہ کی آیت نمبر بارہ بھی ذرا دیکھ لیں آیت نمبر بارہ سورہ معاہدہ وید خاد اللہ میساک بنی اسرائیلا یاد کرو کہ لیا تھا اللہ نے وعہ بنی اسرائیل سے وب آ من ہوں مسن آشارہ نقیبن اور بھیجا تھا اللہ نے ان میں سے بارہ قبیلوں بارہ قوموں کو وقال اللہ انی معم اور فرمایا تھا اللہ نے یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری معیت خاصہ نصرت اور امداد تمہارے ساتھ ہے لئن اقمتم تو مصلا تھا اگر تم جاری کرو نماز اور دو زکوٰۃ و برسولی تم بھی اور ایمان لے آؤ میرے پیغمبروں پر وعزرتموہم اور تائید کرو تم میرے انبیاء کی و عقر تم اللہ حسنا اور قرض دے دو تم اللہ کو قرض حسنا بہتر تو اللہ کا وعدہ تھا لو کا فرنان کم سی آتی دور کر دوں گا تم سے تمہاری دنیاوی تکالیف کو وود خلن کم جناتن تجریم ان تحتی انہار اور خامخہ داخل کر دوں گا تم کو جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہرے فمن کفرم بادی ذالی کمن کم فقل صبیل تو اللہ نے وعدے کیے تھے لیکن ان وعدوں کے لیے اللہ نے احکام بھیجے تھے او اوفو بی تم پورا کرو میرے وادوں کو یعنی میرے احکام کو اوفی بہدی کم میں پورا کر دوں گا تمہارے وادوں کو نعمت تم پر نازل کر دوں گا و ای یا فرحبون اور خاص مجھ ہی سے ڈرا کرو راہب خوف مال الحزن والاستراب کو کہتے ہیں خوف مع حزن والاستراب کو کہتے ہیں ڈر بھی ہو حزن بھی ہو اور اضطراب بے چینی بھی ہو اسے راہب کہتے ہیں راہب فرحبون وئی آیا فرحبون وامین بیما انزل تم اسد قلیمہ اور ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو تمہارے پاس ہے تمہارے پاس جو کتابیں اور جو ادیان ہیں غیر محرف قرآن اس کی تائید کرتا ہے نبی علیہ السلام اس کی تصدیق کرتے ہیں مصدقہ معاکم جیسے سورہ مزمل دیکھیں یا پہلے سورہ بنی اسرائیل دیکھ لیں سورہ بنی اسرائیل کی دو نمبرائت پندرہویں سپارے کا پہلا صفحہ ہے وَآتَيْنَا موسل کتابہ و جالنا ہو دل بنی اسرائیل الْكِتَابَ کتابہ اور دی تھی ہم نے علیہ السلام کو کتاب و جالنا ہو دل بنی اسرائیل ٹھہرایا تھا ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے اس کتاب میں یہ مسئلہ تھا اللہ تتخذو من دونی وکیلا اللہ تتخذو من مندونی وکیلا کہ نہ پکڑو تم میرے سوا کسی کو بھی وکیل ذمہ وار ذیمہ دار میرے سوا کسی پہ الوحیت والا اعتماد نہیں کرنا تو سر مزمل دیکھیں ذرا آیت نمبر نو سر مزمل قرآن نے کیا کہا اور اب المشرقی و المغربی انتیسواں پارہ مزمل آیت نمبر نو اور اب المشرقی و المغربی لا اللہ فتح خد ہو وکیلا اللہ رب ہے مالک ہے مشرق اور مغرب کا یا رب ہے مشرق والوں اور مغرب والوں کا لا اللہ نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر ایک اللہ فتخ ہو وکیلا میں تھلا تتخذو من دونی وکیلا تو قرآن میں ہے فتخ ہو وکیلا پکڑ لو ایک اللہ کو ہی ذمہ دار وکیل تو دیکھو قرآن تائید اور تصدیق کرتا ہے کتب سابقہ کی ادیان سابقہ کی امبیائے سابقہ کی و ایمان لے آؤ بیما انزل تو اس پر جو میں نے نازل کیا ہے مصدقلیمہ معقم یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہیں ولاکون اول کافرن بھی اور مت ہو جاؤ تم پہلے انکار کرنے والے قرآن سے بہی نبی علیہ السلام سے بھی قرآن سے لاتکون اول کافرین اے اول فرقن کا فر تو ان سے پہلے تو مکے کے مشرکوں نے انکار کیا تھا قرآن اول کافر ان, ان کو کیوں کیا رحلا لا تکون اول کافرن بھی اصل بات یہ تھی کہ مکے کے مشرقین عوام کل انعام تھے ان کا اقرار اور انکار دوسرے لوگوں کو کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا لیکن یہ اہل کتاب تو علماء تھے علم کے دعوے دار تھے ان کا انکار اور لوگوں کے انکار کے لیے سبب بنتا تھا تو اولن یہ انکار کرتے تو سانین دوسرے لوگ ان کے دیکھا دیکھی انکار کر لیتے سمجھ میں آئی بات اسی لیے اول کافر ہونے سے ان کو مانا کیا کہ ان کے پیچھے تو لوگ جاتے تھے تو پہلے انکار یہ کرتے سانین انکار پھر دوسرے لوگ ان کے دیکھا دیکھی کرتے منع کر دیا گیا ان کو وَلَا تون اول کا بِهِ بھی ہی اور مت ہو جاؤ تم پہلے انکار کرنے والے بھی نبی علیہ السلام سے بھی قرآن سے ولا تشترو بھی آیا قَلِيلًا اور مت پسند کرو میری آیتوں پہ دنیا تھوڑی تھوڑی دنیا کو پسند نہ کرو لا تشترو بی آیا تھی قلیلا مت پسند کرو لا تشترو مت لو میری آیتوں پر سمان قلیلا سماً قلیلا ساری دنیا اللہ کی قرآن کے مقابلے میں سماً قلیلا ہے ساری دنیا قلیل ہے سورہ نساء آیت نمبر ستر سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو ستانوے اور سورے نہل آیت نمبر ایک سو سولہ اور ایک سو ستارہ ساری دنیا قرآن کے مقابلے میں ساری کی ساری دنیا یہ سمن خلیلہ ہے یہاں ایک مسئلہ کہ اشتراب بل سے کیا مراد ہے اس ملک میں ایک فرقہ ہے معتزلہ کا جو کہ عیسال ثواب اور اجرت علی درس قرآن و حدیث دونوں کے درس پہ اجرت لینا حرام جانتے ہیں یہ بات اور یہ مسئلہ دلائل اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے پہلے اس بات پہ اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ بھائی اللہ لاہ میں ناچیز درس قرآن اور مدرسہ میں جو فنون اور احادیث کے دروس ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک پہ بھی اجرت نہیں لیتا لیکن اتنا ہے کہ اس اجرت کو جائز سمجھتا ہوں اب یہ مسئلہ جائز کیسے ہے اور آیا جو علماء کرام درس پہ تنخواہ اور وظائف لیتے ہیں وہ حرام ہے کہ نہیں ہے تو متقدمین اور متاخرین علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے آیت میں جو ولا تشتروبی آیاتی سمن قلیلہ ہے حافظ عماد الدین ابو الفیدا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور علامہ کرتبی دونوں نے اور پھر عموماً عام مفسرین نے اس طرح کی ہے آیت کی تفسیر کہ مال اور دنیا کی وجہ سے حق چھپانا لاتشتروبی آیاتی سمن کلیلہ کا مسداق ہے دنیا کے مال و متا کے لیے حق مسئلہ چھپایا جائے یا مسئلہ کسی کے کہنے پر مال کی حیرث اور لالچ کے لیے ظاہر کیا جائے ہم قرآن اور دین کو جب بیان کرتے ہیں تو دنیاوی اغراض اور لالچے اور مفادات مقصود نہیں ہونی چاہیے اظہار حق کے لیے مال مقصود نظر نہ ہو اور مال کی وجہ سے حق کو چھپایا بھی نہ جائے یہ یہود کیا کرتے تھے اس وقت امت میں بھی اگر کسی نے مال اور دنیا کے پیسوں کے لیے دنیا کے لیے حق کو چھپایا یا حق کو بیان کیا تو یہ اشترا بھی آیات اللہ ہوا خطیب صاحب شیربینی بھی لکھتے ہیں تفسیر سراج المنیر میں یہود جو اشتراب الیات کرتے تھے اس کا مطلب یہ کہ ان کی کتابوں میں جو نبی علیہ سلاط و السلام کی صفت صفات تھیں یہ ان صفات کو چھپاتے تھے اس لیے کہ ان صفات کو ظاہر کرنے سے ان کی مراعت ختم ہو جائیں گی جو مراعت ہی عوام سے لیا کرتے ہیں اب آیت تو عام ہے امام کرتبی نے بھی لکھا یہ یہود کے ساتھ خاص نہیں ہے جب یہود حق کو چھپاتے تھے دنیا کے لیے یا حق ظاہر کرتے تھے دنیا کے لیے اب جو کوئی بھی اس طرح کرے تو اس آیت کا مصداق ہوگا امام قرطبی نے اور تفسیر سادی نے اس پہ تصریح کی ہے کہ آیت عام ہے علامہ احمد مستفیٰ الموراغی اپنی تفصیر المراغی صفحہ ایک سو دو میں لکھتے ہیں احمد مصطفیٰ مصری عالم ہے کہ آیت عام ہے ہر کتابوں کی عبارت ہے جیسے شامی نے لکھا یا فت القدیر میں صفحہ سو پہ حلاثت الفتاح میں دوسری جل میں الاخذ ول موتی اوکے قرآن پہ اجرت لینے والا اور دینے والا دونوں گنانگار ہیں تو یہ عبارت عام نہیں ہے یہ خاص ہے علماء فرماتے ہیں ایک اجرت اعلیٰ تعلیم القرآن ہے عند المتاخرین بالاتفاق یہ جائز ہے ہدایہ تیسری جل سفہ تین سو تین شرن نقایہ دوسری جل صفے ایک سو چودہ فتح مصریہ صفح ترسٹھ موجودہ عرب کے علماء کا فتوا فتح لجنا چوتھی جلسفہ نبے الاتقان فی علوم القرآن سیوتی کی پہلی جلسفہ ایک سو چھبیس اور ایک سو چھتیس جواز کی وجہ یہ ہے کہ عدم جواز سے ایزاد علم کا خطرہ ہے علم قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ علماء اگر دنیا کے مشاغل دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شروع کر دے تو اللہ کے دین اور قرآن کی خدمت میں کوتاہی اور کمی آئے گی جس سے ایزاد علم دین اور علم قرآن کا خطرہ ہے ہاں ہر عجرت ہے اس تلاوت پر جو کہ عیسال ثواب کے لیے ہو تو یہ حرام ہے کسی کے اسال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جائے اس پہ اجرت لینا حرام ہے شامی نے پانچویں جل سفا انتالیس پہ کبیری نے صفا چار سو ستاون پہ اور رسائل ابن عابدین نے صفحہ ایک اکاسی پہ فتح لجنا نے صفحہ نبے پہ اشرا عقیدت تحاویہ نے صفحہ چار سو ستاون اور علت نے ایک سو سینتالیس چوتھی جل صفحہ ایک سو اناسی شرح فق اکبر نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت عیسال ثواب کے مقصد سے ہو اس پہ اجرت لینا حرام ہے دلیل الخیرات صفہ بائیس میات مسائل شاہ اسحاق کی صفح تریانوے نف المفتی و ساحل میں نورالزا میں بھی صفحہ ایک سو اکتیس پہ لکھا عزیز الفتاوہ صفح چار سو تالیفات رشیدیہ نے بھی لکھا اصلاح الرسوم میں بھی ہے الروح الروح میں 28 126 اور الروح ریحان میں اٹھائیسویں جلد صفحہ ایک سو چھبیس اور تفصیر رحلمانی میں سولہویں جلد اور ستائیسویں جلد پہ اس پہ تفصیل کی ہے کہ کسی مردہ کے ثواب کے ایصال کے لیے تلاوت ہو اس تلاوت پہ اجرت لینا جائز نہیں ہاں خیرات وغیرہ ہو مردہ کے اسال ثواب کے لیے کوئی صدا کا ہو تو مستحقین غرباء کو اس کے کھانے کے لیے کوئی ممانعات نہیں لیکن بہتر تو یہی ہے اور اچھی بات تو یہی ہے کہ حت تل امکان اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے ایک وہ اولاما ہیں جن کا ذریعے معاش دوسرا کوئی ہے ہی نہیں اور وہ ساری زندگی قرآن اور حدیث اور دین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں تو ان کے لیے مدرسہ میں تنخواہ لینا مسجد میں تنخواہ لینا یہ حرام نہیں لیکن جن کا کچھ دوسرا وسیلہ بن سکے اور ذریعہ معاش بن سکے کہ دینی مشاغل میں کوئی خلل نہ آئے بہتر یہی ہے کہ وہ نہ لیں حدیث میں آتا ہے من تعلم علماً يبتغا به وجہ اللہ تعالی لا يتعلمه إلا ليصیب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنہ جس نے ایک علم حاصل کیا وہ علم جو کہ اللہ کی رضا کا باعث تھا يبتغا به وجہ اللہ تبارک وتعالی لا لیسیب منت دنیا لم لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ یہ وہ علم نہیں حاصل کرتا مگر اس لیے کہ اس پہ دنیا کمائے گا تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی دوسری حدیث میں آتا ہے نبی علیہ سلا تو سلام فرماتے ہیں نبی علیہ سلا تو سلام فرماتے ہیں مازیبانی زیبانی جا اور سلا علا افسد الحامن من سلم و شرف علی دینی ہی دو بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا نقصان کے دین کو وہ علماء دیتے ہیں جن کو اللہ نے علم کی وجہ سے شرافت دی ہو اور ان کا مال اور دنیا کی ہر ہو وَلَا وال تشترو بھی آیا تھی سمن میری آیتوں پہ دنیا تھوڑی سمن کلیلہ ساری دنیا قرآن کے مقابلے میں سمن ال ہے قرآن کا ایک حرف ساری دنیا سے زیادہ ہے ابن کثیر لکھتے ہیں السمن القلیل الدنیا دنیا بے رہا یہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانے یہ قرآن کے مقابلے میں سمنً قلیلہ ہے اور پھر حافظ ابن کثیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اشترا سے مراد اشترا اعلیٰ کتمان الحق ہے یا اشترا اعلیٰ اظہار الحق ہے لا تشترو آیا تھی سمن کلیلہ مت لو تم میری آیتوں پہ دنیا تھوڑی لیکن یہ بلا عام ہو چکی ہے اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ مولوی صاحب نوکر بن گئے اب لوگوں کے مزاج کے مطابق مسئلہ بیان کریں گے لوگ جب ناراض ہوں تو یہ حق بیان نہیں کر سکتے اس نوکری اور غلامی سے مولویوں کو آزاد کرنا ہے حق کے بیان کے لیے جب سودی معاملات کرنے والا مولوی صاحب سے تعاون کرے تو یہ مولوی صاحب سود کی رد نہیں کر سکتا اسی طرح دوسرے منکرات کی تردید نہیں کر سکتا یہ ساری کی ساری یہ سارا کا سارا نقصان اور فساد اسی وجہ سے ہوا کہ ہمارے علماء نے دین کی خدمت کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا یہ بلا عام ہو چکی ہے یہ بلا عام ہو چکی ہے اسی لیے بعض علماء ربانین اس پہ بہت سختی کرتے ہیں اور کبھی کبھی حالات کے تناظر میں حرمت کا فتوہ بھی لگا دیتے ہیں کہ اجرت اعلی طاعت مطلقا حرام ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو کسب بنانا نہیں چاہیے دین کا علم دنیا کے لیے سیکھنا اور دنیا کے لیے اس کی خدمت کرنا یہ اس دین کا حق نہیں بلکہ حق تلفی ہے نہ شکری ہے تو بہتر تو یہی تھا کہ نہ لیتے بالکل نہ لیتے لیکن حرمت کا فتویٰ لگانا مشکل اس لیے ہوگا کہ ایزات دین ایزات علم دین اور ایزاد علم قرآن کا خطرہ ہے اولا تشتروبی آیا تھی سمرن کلیلا اور مت لو میری آیتوں پہ دنیا تھوڑی وہی ای آیا فت تکون اور خاص مجھی سے ڈرو پہلے فرمائے فرہ بونیا فرمائے فت رہبت خوف مع حزن والاستراب کو کہتے ہیں اور تقوا جال النفس سے جالن جال النب صفی وقاط نفس کو بچانا اس سے جس سے تو ڈرتا ہے جال النفس فی وقایت مما تخاف تفسیر خازن نے یہ مانا کیا ہے نفس کو محفوظ کرنا اس سے جس سے تو ڈرتا ہے جو نقصانات ہے تمہارے لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا ان امور سے بچانا جس کا نقصان ہے اسے تقوا کہتے ہیں ولا تل بھی سلحق قبل باطلی و تک تم الحق قوان تم تالمون ولا تل بھی سلحق اور مت خلط ملد کرو تلویس گڑبڑ کرنا خلط ملد کرنا لا تلبی سلحق کا اور مت خلط ملت کرو حق کو باطل کے ساتھ حق باطل کو خلط ملت نہ کرو یہ پہلی خباست تھی یہود کی جو کہ حق اور باطل کو خلط کر دیتے عوام پر اشتبا لے آتے تھے نہیں ایسا نہیں کرنا لا طلبی الحق کا دوسری کے کتمان حق ہے و تک الحق اور چھپاتے ہو تم حق کو عان تم اور تم جانتے بھی ہو حق کو جانتے بھی ہو پھر بھی چھپا لیتے ہو پہلے اشترابیا یا اللہ ہو جاتی ہے اللہ کے دین پر دنیا کی کمائی تو اس دنیا کے لیے پھر طلبی الحق بالباطل حق اور باطل کو گڑ وٹ کر دیتے ہیں کبھی باطل کو حق اور حق کو باطل سنت کو بیدات اور بیدات کو حسانہ کہتے ہیں وہ تک تم الحق تو پھر حق کو بالکل سرے سے چھپا لیتے ہیں وان تم تالم ان بما علم علم بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی حق کو چھپا لیتے ہیں حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران پنچپیر والے ہمارے اساتذہ کے شیخ تھے وہ فرمایا کرتے تھے ولی گڈی بداعت سنت د مصطفیٰ سرا مخبلگوی سبا محشر کی مشتبہ سرا کیوں بدعات کو سنت کے ساتھ خلط ملت کرتے ہو قیامت کے دن تم محمد مصطفیٰ مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گے تو لا تل الحق قبل باطل مت خلط ملت کرو حق کو باطل کے ساتھ وہ تک تم الحق اور چھپاتے ہو تم حق کو اپنے مفادات دنیاوی اکیلی وان تم تالم اور تم جانتے بھی ہو حق کو جانتے بھی ہو یا تالمن تم جانتے بھی ہو حق کو چھپانے کی سزا کو واقی مسلاط وا تو زکات ورک مار را کی اور پابندی کرو نماز کی اور دو زکات اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ ورکو سے مراد کیا ہے کیونکہ عقیم السلاط میں رکو تو سلات میں داخل تھا نا تو ورک مار راکین کا کیا مانا ایک اشارہ ہے جماعت کی طرف سلو مال پہلے کا عقیم اصلا نماز کی پابندی کرو تو یہاں فرمایا ورکو مار کی نماز نماز پڑھنے والوں کے ساتھ با جماعت ادا کرو مع مسلم ذکر دجزد مراتن قل دے جز دے موراتے کل دے استعار ادا کرنا ورکوم راکین منسک وید منسک ان کو سارا نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ یا یہ ترغیب ہے اتباع سنت کی صلی اللہ علیہ وسلم سلوم دین فی صلا ہی مرکو آ سلومالفی صلاحی ہی مر آ نماز پڑھو ان لوگوں کے ساتھ جن کی نماز میں رکو ہے اور محمد الرسول اللہ کی نماز میں رکو تھا یہود کی نماز میں رکو نہیں تھا یہ امت کی خصوصیت ہے تو جب اللہ کی عبادت کرو تو ورک ماراکین محمد الرسول اللہ کی اطاعت بھی کرو یا رکو سے مراد ان قیاد ہے آجیزی ہے ور مارقین اللہ کے در میں آجزی کرو آجزی کرنے والوں کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ تم اس سلاط اور زکات پہ غاور ہو جاؤ متکبر بن جاؤ نئی نماز بھی پڑھو گے زکوٰ بھی دو گے لیکن عاجزی کرو گے اللہ کے در میں زکات لغت میں تطہیر کو کہتے ہیں پاکی اور اصطلاع شریعت میں صاحب نصاب پر حولا حول کے بعد 40 روپیہ اللہ کی راہ میں مستحقین پہ لگانا مصارف زکات ذکر ہوتے پراٹ اس زکوات کو قنترت الاسلام کہا گیا ہے قنتارا پل کو کہتے ہیں دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک مواصلہ رابطے کے لیے پل ہوتا ہے یعنی غریب اور مالدار مسلمان کے درمیان معاشرے کی الفت اور اتفاق اور اتحاد بنانے کے لیے زکوٰۃ کا امر ہے ان ترت السلام اسلام میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں غریب اور مالدار اللہ ورکر کی اس میں اشارہ جماعت کی طرف بھی ہے اللہ کے دین کا کام کرو اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے لیے دین کے لیے دھوڑ دھوپ کے لیے تیار رہو آپ نے دیکھا ہوگا مسابقہ ریس استباق جب لوگ ریس لگاتے ہیں دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں تو دوڑ سے تھوڑی دیر پہلے یہ رکو کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ حالت رکو دوڑنے کی تیاری ہے حالت رکو دوڑنے کی تیاری ہے اللہ کے دین کے لیے دوڑ دھوپ اور خدمت کے لیے تیار رہو تیار ہونے والوں کے ساتھ جو لوگ دین اور قرآن کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں دوڑ لگا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کرو کیونکہ لا حسد اللہ فسن تعین رج الناطا اللہ قرآن بھیار و رج الناطا اللہ وسلۃ اللہ قطی فی الحاق دو لوگوں کے ساتھ ربتا حسد بمانے غبتا جائز ہے ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن دیا ہو وہ قرآن کو بیان کرتا ہو صبح شام ساری زندگی دوسرا وہ جسے اللہ نے علم دیا ہو اور وہ علم دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو تو ہر کہ را کی رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اتامرون الناس برری و سہونان فسکمان وانتم تتلون الكتاب فلا تاقل یہ تیسری خباصت تھی یہود کی اطا مرون سا بل آیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کے کرنے کا وطن سنانفو سا ہو تم اپنے آپ کو خود نیکی نہیں کرتے لوگوں کو نیکی کا عمر کرتے ہو ایک تفسیر علماء نے یہ ذکر کی ہے یہ اپنے مابین علماء یہود اپنے درمیان اپنی محافل میں جب بیٹھتے تھے تو نبی علیہ و السلام کی حقانیت کی گواہی دیتے تھے لیکن جب عوام کے سامنے آتے تھے تو نبی علیہ السلام کا خلاف کرتے تھے اتا مرون سبل بالبر ایمان نہیں لاتے تھے تن انفسکم فسکم قرآن نے اسی لیے زجر دیا پھر علامہ کرتبی نے یہاں بے عمل علما پہ بہت اچھا رد کیا ہے اور بیان کیا ہے وہ علماء جو بیان کرتے ہیں وہ خطبہ جو خطابات کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اس پہ بہت سریاب تفصیل کی ہے انہوں نے اسی طرح عبد القادری نے الفتح الربانی صفا اٹھتر پہ کرتوی نے صفا تین سو پہ سراج المنیر میں خطیب صاحب نے بھی وضاحت کی ہے اور اشعار بھی ذکر کیے لا تنہان الخلقین لاتنہان خلقین و تاطیم اسلحو آرون علیک اذا فالتا عظیم لوگوں کو ایسی بات سے منانہ کیا کرو کہ جو تم خود کرتے ہو ایک کام تم خود کرتے ہو لوگوں کو اس سے منانا کیا کرو آرون علی قیدا فال تعظیموں یہ تم پہ بہت بڑا آر اور شرم ہے کہ تم گنا کرتے ہو یہ بہت بڑا آر ہے آرون عالی قیدا فال تعظیموں تو اتا مرو ننا سبل برری وطن سو نان فسکم آیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو نیکی کے کرنے کا وتن سو نان بر کی پھر تین اقسام بیان کی گئی ہیں خطیب صاحب سراج المنیر میں بر اور نیکی کی تین اقسام ذکر کرتے ہیں ایک نیکی کا حکم لوگوں کو کرنا اور خود نیکی نہ کرنا دوسرا نیکی خود کرنا لیکن لوگوں کو حکم نہ کرنا اور تیسرا نیکی خود بھی کرنا اور لوگوں کو حکم کرنا اصل مقصود یہی ہے کہ خود بھی نیکی کرو لوگوں کو بھی اس کا حکم کرو پھر علماء سو کا زم بھی بیان کرتے ہیں سراج المنیر بے مرون سبل بر وطن سنان ف آیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو نیکی کے کرنے کا اور بلاتے ہو تم اپنے آپ کو یعنی چھوڑتے ہو تم اپنے آپ کو خود نے کیا نہیں کرتے وان تم تتلون کتاب اور حال یہ ہے کہ تم پڑھتے ہو اللہ کی کتاب جب تم کتاب بھی پڑھتے ہو پھر ایسا کیوں کرتے ہو فلا تاقیلون کیا تم میں عقل نہیں ہے وسطین بے صبری وسلا افلا میں حمزہ لوبیق ہے وسطین بے صبری اللہ سے امداد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے یہ وسیلے بیان ہوئے استعانت کے لیے استعانت کا وسیلہ بے صبر اللہ سے امداد مانگو صبر سے اور نماز سے صبر کسے کہتے ہیں تو صبر قرآن قریب میں نبے مقامات پہ ذکر ہوا ہے صبر کی دو اقسام ہیں بڑی بڑی سولہ معانی ہے سولہ دو اقسام ہیں صبر کی ایک صبر امور اختیاریہ پر دوسرا صبر امور غیر اختیاریہ پر امور اختیاریہ پر صبر جیسے ابراہیم علیہ السلام کا صبر تھا تھوڑا سا نرمی کر لیتے مسئلے میں تو آگ میں نہ گرائے جاتے لیکن اپنے اختیار سے تکلیف پہ صبر کیا دوسرا امور غیر اختیاریہ میں صبر جیسے صبر یوسف علیہ السلام کا بھائیوں نے جب کوئے میں گرا دیا تو صبر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے صبر من المانی بھی منزلت راسمن البنی اور من المانی بھی منزلت راسمن البدنی صبر ایمان سے ایسی حیثیت رکھتا ہے مومن کا صبر ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ منزلت اور حیثیت راسر کی بدن میں بدن میں سر کی حیثیت بنیادی ہوتی ہے اسی طرح ایمان میں صبر کی حیثیت ہے اس صبر منل ایمانی بھی منزلت راسمنل بدنی صبر کے تین اراکین ہیں ایک کو صبر الل مسائب کہتے ہیں صبر الل مسائب جب تم پہ تکلیفیں آئیں تو تم ان تکالیف پہ صبر کرو اللہ کی ناشکری اور اللہ کے در میں اللہ کے حضور میں گلا شکوا نہ کرو اسے صبر عالل مصائب کہتے ہیں دوسرا رکن صبر اعلی تاعت اللہ کے قانون کی پاسداری اور پابندی پہ صبر کرنا صبر اعلی تعات ہے اور تیسرا صبر عن ماسی ہے گناہوں سے خود کو بچانے پہ صبر کرنا مضبوط رہنا سر بکر کی آیت نمبر ایک سو پچپن میں صبر عل المصائب ذکر ہوا ہے اور یہاں وسطرین و بے صبر صبر آلتعات مراد ہے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر تین تس میں صبر عنل معاشی مراد ہے یہ تین ارکان ہیں صبر کے یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں تو صبر کامل ہوتا ہے وسطین ب صبری وسلا اللہ سے امداد مانگو صبر اور صبر اور نماز کے ذریعے وہ نہا القیرتن اور یقیناً یہ صبر اور نماز مشکل کام ہے انہا ہاضمیر کے مرجع میں متعدد اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ ہاضمیر کا مرجع یہ خصلت ہے صبر اور صلات والی کبھی مفرد کی ضمیر تسنیا کے لیے ہوتی ہے بے اعتبار مازوکرا دوسرا ہا ضمیر راجے ہے صبر اور سلات کو بے اعتبار ہر واحد جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر تینتیس میں بس کہتے ہیں مرجع صلات ہے اور اس صلات میں اس نماز میں صبر داخل ہے کیونکہ نماز میں بھی صبر عن آکری وشر بیول کلام ہوتا ہے نا سر توبہ آیت نمبر بہاسٹھ اور بھی مختلف توجیحات ہیں وہ ان کبیرت اور یقیناً یہ صبر اور یہ نماز خام خواہ مشکل ہے اللہ عالخاشین مگر یہ مشکل نہیں ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جن میں خوشو ہو جن میں خوشو ہو ان پر یہ مشکل نہیں ہے لیکن جن میں خوشو نہ ہو تو ان پہ بہت مشکل ہے صبر بھی مشکل ہے سلاد بھی مشکل ہے نماز بھی مشکل ہے خواشین کون ہیں اللہ دین ظنو ملاقو اللہ ہم یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ یہ ظنون زن یہاں بمانے یقین ہے کیونکہ اگر زن اپنے مانے میں ہو تو پھر مانا شک ہے شک تو ایمان نہیں ہے اسی لیے فرمایا ابن کثیر نے کل زن فلقرآف ہوا علم مجاہد کا قول ہے حضرت مجاہد فرماتے ہیں زنن فل قرآنی ف ہوا علم قرآن میں جہاں کہیں بھی زن کا مانا آ جائے تو مراد اس سے علم ہوا کرتا ہے علماء لکھتے ہیں ازن الزدادی قدیجی الی شکی و قدیجی القینی و ہا ہ نالل زن ازداد میں سے ہے مان زدین مراد ہو سکتے ہیں ان دو ان سے من الازدادی قد شک کی کبھی کبھی شک کے لیے آیا کرتا ہے وہ یجیو یقینی اور کبھی یقین کے لیے آیا کرتا ہے واہنا لقینی اور یہاں یہ زن بمانے یقین ہے یہاں زن کا معنی یقین ہے الدین ظنونہ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں الہم علاقو رب کہ یقیناً یہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ وَنََََََََََََََََََََّ اللہ راجعون اور یقیناً یہ لوگ اللہ کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں یا بنی اسرائیل اسکرون الام تو علیہ کم وانی فول تو العالمین یہاں سے خطاب اول شروع ہو رہا ہے پہلا خطاب بنی اسرائیل کو اور اس پہلے خطاب میں جو کہ آیت نمبر بہاسٹھ تک ہے یہاں سینتالیس نمبر آیت سے بہاسٹھ نمبر آیت تک اس میں آٹھ نعمتیں ذکر ہو رہی ہیں جو دنیا میں اللہ نے بنی اسرائیل پہ کی تھی خصوصی نعمتیں اور دو نقمتیں یعنی دو عذاب ذکر ہو رہے ہیں جو اللہ نے دنیا میں بنی اسرائیل کو دیے تھے یا بنی اسرائیل اسکرو نعمت ہی اللہ تھی اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں میری نعمت نعمت اس میں جن سے قلیل کثیر سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے یاد کرو میری نعمت یعنی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اللہ وہ نعمت یا نعمت علیکم جو نعمتیں کی ہیں میں نے تم پروانی فضل تو کم العالمین اور میں نے فضیلت دی ہے تم کو اپنے زمانے کی مخلوق پر علی العالمین زمانی عالم مراد ہے اس زمانے کی مخلوق پر بنی اسرائیل افضل تھے فضیلت انبیاء کے بھیجنے سے کتابوں کے بھیجنے سے ان کی طرف انبیاء کتابیں لے کے آئے تھے اسی لیے ان کو فضیلت ملی العالمین الفلام آہدی ہے مراد اس سے محود عالم عالم زمانی ہے اس زمانے کی مخلوق یعنی کہ سارے زمانوں پہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی تھی نہیں امت محمدی پر بنی اسرائیل کی فضیلت نہیں ہے العالمین میں انبیاء ہیں انبیاء پہ بھی بنی اسرائیل افضل نہیں ہیں تو اسی لیے ہم نے الفلا ماہدی لیا اور ماحود اس سے عالم زمانی لیا وانی فضل تو العالمین اور یقیناً میں نے فضیلت دی ہے تم کو اپنے زمانے کی مخلوقات پر وط کو یومن لا تجزی نفسن نفس شع وقبل منہا شفاتوں ولاو خزما عدلوں ولاحم سرون وتقو ڈرو یومن اس دن سے دن سے کیوں ڈرو ظرف کا ذکر ہے مراد اس سے مضروف ہے اے آزاب ذکر د ذرف دے مراد تضروف دے استعارہ دا وط تقو یا اس دن کے عذاب سے لا نفس عن نفس شعیح کہ بدلا نہیں دے سکے گا ایک نیک نفس برے نفس سے ذرا بر ذرہ بربید بدلا نہیں دے سکے گا اگر چہ والد ہو یا مولود ہو سورہ لقمان کی آیت نمبر تینتیس ذرا دیکھیں اکیسواں پارہ سورہ لقمان آیت نمبر تینتیس یا ستقم بخشی والدی ولا مولود ناؤ والدی <شَيئًا> او لوگو ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن کے عذاب سے کہ بدلہ نہیں دے سکے گا والد اپنی اولاد سے اور نہ اولاد بدلہ دینے والی ہوگی اپنے والد کی طرف سے ذرہ بر سور فاتر کی آیت نمبر ستارہ بھی دیکھ لے بائیسواں پارہ سور فاتر آیت نمبر ستارہ آیت نمبر اٹھارہ ولا تزیروا زیرتم وزرا اخرا ولا تزیروا زیر تم وزرا اخرا اور نہیں اٹھا سکے گا اٹھانے والا بوجھ کسی اور کا مستقل الم لی حالمن ہو شعیوں و ولو کا نظا قربہ اگر بلائے ایک بار والا اپنے بار کے اٹھانے کے لیے کسی اور کو تو نہیں اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی ولو کا نضا قربہ اگرچہ ہو بہت نزدیکی رشتے دار بہت نزدیکی رشتے دار ہو لیکن لاتجزی نفسن نفسن شعیح آ بدلا نہیں دے گا ایک نیک نفس بدلا نہیں دے سکے گا ایک نیک نفس کسی برے نفس سے شعیبر ولاقبل منہا شفاطن اور قبول نہیں کی جائے گی اس برے نفس سے کوئی شفارس شفاعت قہری مراد ہے شفاعت ازنی تو ثابت ہے شفاعت یہاں قہری مراد ہے کوئی سفارش بھی اس سے قبول نہیں کی جائے گی قہرن ولا یو خدمہ عادل اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی فدیا عدل فدیا مراد ہے ایک عدل ہے بکسر لائن کسی چیز کے مساوی کو کہتے عدل جیسے گدے کے اوپر اس کی طرح بار ہو ایک عادل ہے عادل بفتح علائن ہے کسی چیز کے بدلے کو کہتے ہیں اب یہ بدلہ اس چیز کی جنس میں سے ہو یا نہ ہو حداد میں یہ مانا لکھا ہے اس کی جنس میں سے ہو یا جنس سے نہ ہو خلاف جنس بدلہ ہو لا یو خدمہ عادل نہیں لیا جائے گا اس برے نفس سے عادل بدلہ اور ولا ولاحمین سرون اور نہ ان کی امداد کی جائے گی دنیا میں بچنے کے چار راستے تھے پہلا راستہ جب کوئی گرفتار ہو جاتا تھا تو لوگ جا کے ضمانت کر دیا کرتے تھے تو نفس شے ضمانتیں نہیں چلیں گی ضمانت کے بعد دوسرا طریقہ شفارس کا ہوتا تھا تو الائق بلومنہا شفاتن کسی صاحب مروت کی شفارس بھی نہیں چلے گی شفارس کے بعد رشوت سے بچا جاتا تھا تو لایوق عدمہ عدل جب نہ ضمانت ہو نہ شفارت سے کام ہو نہ رشوت سے کام ہو تو لوگ سڑکوں پہ نکل آتے تھے احتجاج کرتے تھے ہمارے لیڈر کو چھوڑ دو رہا کر دو کر دو تو اللہ ہم سرون نہ ان کی امداد کی جائے گی کوئی ان کی رہائی کے لیے درنا بھی نہیں دے گا تو یہ چار ہی راستے تھے دنیا میں بچنے کے لیے ان چاروں کو اللہ قیامت کے دن بند کر دے گا اب پہلی نعمت ذکر ہو رہی آیت نمبر انچاس میں بنی اسرائیل پر پہلی نعمت نجات من فرعون اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی نجات من فراون پیز نینا کم من علی فراؤنا فراون مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا جیسے حبشہ کے بادشاہ کو نجاسی کہا جاتا تھا اور ہمارے بادشاہوں کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے صدر کہا جاتا ہے یہ فرعون جو زمانے میں تھا موسا علیہ تو السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ اس کا نام تھا ولید ابن مسعب ابن ریان ولید ابن مسعب ابن ریان اس کی چار سو سال عمر تھی خطیب صاحب نے سراج المنیر میں لکھا اور چار سو سال میں اس پہ معمولی سی بیماری بھی نہیں آئی تھی اتنا صحت مند تھا یہ جینا کمن علی فراؤنا یاد کرو کہ نجات دی تھی ہم نے تم کو من آل فراؤنا من عالی یہاں ممزوج مانا کرو گے مزاف مزاف الہے کا معنی نہیں کرو گے یہ معنی نہیں کہ نجات دی تھی ہم نے تم کو آل فراون سے تو آل فرعون سے نجات دی تھی فرعون سے نہیں دی تھی کیا تو یہاں دوانی صاحب خطائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور نجات الفرعن کا رسالہ لکھتے ہیں نجات الفرعن پہ رسالہ لکھتے ہیں کہ قرآن نے تو اغرقنا آل فرعون کہا ہے تو آل فرعون کو غرق کیا فرعون کو غرق نہیں کیا فرعون کو تو نجات ملی ہے قضا علی منجی فرعون کو تو نجات ملی ہے فرعون غرق نہیں ہوا حال یہ ہے کہ اس نے پندرہواں سپارہ سورہ بنی اسرائیل بھی نہیں پڑی تھی نا ساری زندگی فلسفے میں گزار دی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے تصریحا فرمایا اگرکنا ہمم آہ جمی ان ایک سو تین نمبر آیت آیت نمبر ایک سو تین تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آل فرعون میں ہم مانا ممزوج کریں گے مزاف مضاف الہے مضاف کا معنی نہیں کریں گے بلکہ آل فراون آل فرعون کا معنی فرعونی کریں گے ویزنا جینا کم من عالی فراؤنا یاد کرو کہ نجات دی تھی ہم نے تم آپ کو ہم نے نجات دی تھی تم لوگوں کو من آلِ فراؤنا فرعونیوں سے یسومونا کم الْعَذَابِ بھی جو کہ پہنچاتا تھا تمہیں برے بری سزائیں وہ یوزب بھی بنا یہاں واو نہیں آیا سر ابراہیم میں وہ یوزب بھی بنا کم ہے کیونکہ وہاں العذاب سے مراد دوسری سزائیں ہیں یوزب بھی و یوزب بھی بنا قم سے مراد جدا سزا ہے لیکن یہاں واو نہیں کیونکہ یوزب بھی خناب ناکم سل کی تفسیر ہے یاد کرو کہ نجات دی تھی ہم نے تم کو فرعونیوں سے جو کہ پہنچاتا تھا تم کو بری بری سزائیں ذبح کرتا تھا تمہارے ابنا کو بیٹوں کو ویستا ہی انہ اور زندہ چھوڑتا تھا تمہاری بیٹیوں کو بنا تھا کم نہیں کہا نسا کم کہا یہ فرعون کی نیت کی طرف اشارہ بیٹیوں کو اس لیے زندہ چھوڑتا تھا کہ یہ بڑی ہو کہ عورتیں بنیں گی تو دو کام ہوں گے ایک جس قوم میں مرد کم ہوں عورتیں زیادہ ہوں ان میں بے حیائی پھیل جاتی ہے جب قوم بے حیا ہو جائے تو پھر دشمن کے مقابلے سے رہ جاتی ہے ان سے ایمان بھی چلا جاتا ہے اضافہ تکل حیا و فف عالما اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ لڑکیاں یہ چھوٹی لڑکیاں بڑی ہو کہ عورتیں بنیں گی تو ہمارے گھروں میں خدمتیں کریں گی نساء کو مسلے کا اچھا بیٹوں کو کیوں ذبح کرتا تھا بنی اسرائیل کے بیٹوں کو کیوں ذبح کرتا تھا تو کسی نے کہا کہ نجومیوں نے کہا تھا فرعون سے نجومیوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا تو آیا نجومیوں کے بات کو دلیل بات دلیل ہوتی ہے نجومیوں نے کہا تھا یہ کیا ہوا نہیں بھائی بعض کہتے فرعون نے خواب دیکھی تھی کہ بنی اسرائیل کے گھروں سے ایک آگ کا شولہ اور لمبا میرے محل کی طرف بڑھتا ہے اور میرے محلات کو جلا دیتا ہے تو صبح پھر اپنے وزرا سے تعبیر مانگی تو تعبیر یہ ملی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کرے گا تو اس ڈر سے اس نے ان لڑکوں کو بیٹوں کو بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اس پہ بھی اشکال ہے کافر فرعون کی خواب کا کیا اعتبار اور اس میں کیا سچائی اصل بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے سارا بی بی رضی اللہ تعالی نے ساتھ تھی امولیا جب مصر پہ گزر رہے تھے تو یہاں ریان تھا اس زمانے کا فرعون ریان اس فرعون کا دادا تھا یا باپ تھا کیونکہ اس فرعون کا نام مسعب ابن ریان ہے یا ولید ابن مسعب ابن ریان ہے دو اقوال ہے بہتر قول یہی ہے کہ ولید ابن مسعب ابن ریان ہے تو اس فرعون کا دادا تھا جس کا نام ریان تھا اس ریان نے برے ارادے سے سارا بی بی کی طرف بڑھنا شروع کیا تو اس کے پاؤں دھنس گئے زمین میں پھر دعا کی درخواست کی تو سارا بی, بی نے دعا کی اس کو اللہ نے پھر زمین پہ چلنے کی توفیق دی تو پھر ارادہ کیا پھر ناکام ہوا پھر دعا کی درخواست کی تیسری بار پھر جب دعا کی سارا بی, بی نے تو یہ ٹھیک ہو گیا تو اخدماہا حاجر اپنی بیٹی حاجر اس فرعون نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دی سارا کی خدمت کے لیے کہ یہ تو کوئی بڑی عورت ہے جس کے طرف برے ارادے سے بڑھنے والا بڑھ نہیں سکتا اللہ نے حفاظت کی انبیاء کی عزت کی انبیاء کی ماں کی عزت کی سارا بی, بی نے جب ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات کہی تو ابراہیم علیہ السلام بہت خفا ہوئے سارا بی بھی بی خفا تھی تو ان کو تسلی دی کہ آپ ناراض نہ ہوں آپ کی اولاد میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو ان کی بادشاہتوں کو ختم کر دے گا اب ابراہیم نے جو کہا تھا وہ تو سچ ثابت ہوا ایک بات یہ بھی تھی جو سینا بسینا آ رہی تھی چل رہی تھی روایت کہ ابراہیم نے تو ایسے کہا تھا تو اس زمانے کے فرعون کے پاس خطرہ اس کو خطرہ محسوس ہوا کیونکہ اس وقت اس زمانے میں بنی اسرائیل کی تعداد بڑھ رہی تھی تو اسے تو معلوم تھا کہ ابراہیم کی بات جھوٹی نہیں ہوتی اس نے خوف کی وجہ سے بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا تفسیر تبری ابن جریر کی صفح تین سو بارہ پہ اور امام راضی تفسیر کبیر میں صفح پینسٹھ پہ اسی تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں جینا کم منالی فراؤنس کم سُوءَ الْعَذَابِ یاد کرو کہ نجات دی ہم نے تم کو فرعونیوں سے جو پہنچاتے تھی تو پہنچاتے تھے تمہیں بری بری سزائیں ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وسلحون نسا اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو کی عورتیں بنیں گی بے حیائی کا سبب وفید علی کم بلا ام ربی عظیم اور اس کام میں امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا بلا ان, بلا ان میں مشار الہ فی ذالکم کم ذالکم میں مشار الہ اگر نجات ہو تو بلا سے مراد احساد اور اگر مشعار الہ سل آزاب ہے ذالکم کا تو مراد اس سے امتحان ہے اور بلا ان دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کام میں تمہارے آزمائش تھی یا نعمت تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی وہ اس فرقنا بھی کم البہ رفان جئینا آل فر آؤ تم تنظرون یہ دوسری نعمت ذکر ہو رہی ہے سورہ ورا کی آیت نمبر 61 میں پھر اس کی وضاحت ہے یاد کرو فرق نہ بھی کے جدا کر دیا ہم نے تمہارے لیے دریا بکم بمانے لکم ہے ہم نے تمہارے لیے دریا کو جدا کر دیا فرق سورہ سورش میں آتا ہے وکان کل فرقن کت عظیم ہر ایک جدا ہوا حصہ بڑی پہاڑی کی طرح تھا موسیٰ علیہ السلام ک اللہ نے حکم کیا کہ بنی اسرائیل کو لے جاؤ میں سر سین پہ عذاب آنے والا ہے جب وہ نکلے رات کے اندھیرے میں تو فرائنا بھی پیچھے آئے تاق سامنے دریا ہے پیچھے فرائنا ہے تو بنی اسرائیل نے کہا یا موسا انا لمد اے موسا ہم تو گھیرے گئے ہیں موسا علیہ السلام نے فرمایا کلّہ انبی ربی سیہدین کبھی نہیں کبھی نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے جلدی ہے کہ میرے لیے راہ کھولے گا مجھے راہ بتلائے گا اللہ نے فرمایا فضر فض اے موسا دریا میں اپنی آمسا کو رکھ دو راستہ بن گیا بنی اسرائیل دریا کے دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے جب فرائنا پہنچے تو انہوں نے راستہ دریا کے درمیان دیکھا تو اس پہ چل پڑے دریا کے درمیان پہنچے تو اللہ نے پانی کو کھول دیا اور سارے فرائنا کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا فرعون نے ایمان کا کلمہ بھی پڑا ہے ان موجوں میں سورہ یونس کی آیت نمبر نبے میں آمنتو انہو لا الہ الا الذي آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین تو فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے منہ میں اس کے کیچڑ ڈالا اور کال آنا وقد آ قبل ابھی ابھی تم ایمان کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس سے پہلے تو تم نے نافرمانی کی تھی تو اس کی اس نعمت کی طرف اشارہ ہے وہ اس فرق نابی کو کرو کہ جدا کر دیا تھا ہم نے تمہارے لیے دریا کو فن جئے ناکم تو نجات دی ہم نے تم کو ہم نے تم کو نجات دی واغ رکھنا آل فراؤنا اور غر کر دیا ہم نے فرعونیوں کو عان تم تنظر اور تم دیکھ بھی رہے تھے کامل نعمت یہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی ہلاک ہو جائے اور اس کی ہلاکت کا نظارہ تمہیں دے دیا جائے وہ ہلاک ہو تو تم دیکھ رہے ہو اسے کامل نعمت کہتے ہیں تو عان تم تنظر تم دیکھ رہے تھے فرعونیوں کی ہلاکت کو تم ظَالِمُونَ یہ تیسری نعمت کا ذکر ہے تیسری نعمت تیسری نعمت ایتاؤل کتاب ہے یاد کرو کہ وعدہ کیا تھا ہم نے وعدہ بمان حکم حکم کیا تھا ہم نے مسال علیہ تو السلام کو اربعین لیلتن چالیس راتوں کا کہ چالیس راتیں آ کے گزارو پہلے تیس راتیں تھی وہ آتممنا ہابی عشر پھر دس اور مزید زیادہ ہو گئیں تو رات کے حصول کے لیے چلہ لگاؤ اربعین لیلتن کہتے ہیں چلّا ثابت ہے نا قرآن سے ہاں چلہ تو ثابت ہے لیکن چلہ اللہ کی کتاب کے لیے ثابت ہے ویزوا ادنا موسا اور چالیس روز میں انقلاب آتا ہے عقل نہیں مانتی تصور سے بالا تر بات ہے چالیس دن میں قرآن کی تفسیر پڑھنا اور پڑھانا اور سیکھنا اور سکھانا مشکل لگتا ہے چالیس روز میں تو لوگ قرآن کی تلاوت نہیں ختم کر سکتے اور تم کیسے چالیس دن میں سارے قرآن کو سیکھو گے بس اللہ اللہ اللہ قادر مطلق ہے آپ سب کو انشاءاللہ اللہ قرآن کی علوم دے گا لیکن چالیس روز تم نے قرآن کو سینے سے لگا کے رکھنا ہے بس سیکھنا ہے سیکھنا ہے اس کو ہر وقت اس کے ساتھ محنت اور لگاؤ کے ساتھ تعلق بنانا ہے وَإذ وعدنا مُوسَىٰ نام لَيْلَةً یاد کرو کہ حکم کیا تھا ہم نے موسا علیہ السلام کو چالیس دن اور رات کا یہاں لیلا کہا سرال عمران میں ایامن یوما اصل میں دن اور رات مسلسل تھے کوئے تور میں سمت تخص تم پھر پکڑ لیا تم نے بچھڑے کو بچھڑے کو بچھڑا الجل گائے کا بچہ موسی علیہ السلام کے جانے کے بادوان تم ظالمون اور تم تھے ظالم اتخذہ ایسے فیل ایسا فعل ہے جو متعدی ہوتا ہے مفعولین کی طرف دو مفول چاہتا ہے اتخذ اجلا الجلا اول ہے اتخستم مفول ثانی محضوف ہے جو الہن ہے الہن ہے تو سمت تخستم الجلا پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو الوحیت کی صفت پہ الوحیت کی صفت سے تم نے پکڑ لیا بچڑے کو الہ بنا لیا اس کی عبادت شروع کر دی سمت تخص تم ان اجلا یہ بچڑے کی عبادت کیسے کی موسا علیہ السلام کو حتور پہ گئے تو سامیری نے بنی اسرائیل کو کھڑے اکٹھا کر کے تقریر شروع کر دی اور ہوتا ہے اس طرح جب کم علم لوگ دین کا بیان شروع کر دیں تو ان سے فتنے ہی پھر پھیلتے ہیں جیسے آج کل کے ٹی وی کے مولوی حضارات فتنے پھیلا رہے ہیں منقرین حدیث بیٹھ گئے ہیں قطب آن لائن اور جاوید غامدی کی طرح منکر حدیث اور پرویزی اور اسی طرح دوسرے اہل زیغ مبتدین روافظ رضا خانی وہ فتنے پھیلا رہے ہیں سامری نے بھی قوم کو جمع کر کے کہا دیکھو مسئلہ ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام سے سیکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کافروں کے مال جائز نہیں کیونکہ یہ بات تو مسئلہ تو ٹھیک تھا امت محمدی پر غنائم کے طور سے کافروں کا مال حلال ہے ہم سے پہلے امم ماقبل پر مال غنیمت حلال نہیں تھا تو جس رات موسا علیہ السلام اپنی قوم کو نکال رہے تھے اس رات ان میں کوئی شادی تھی اور شادی کے موقع پر بنی اسرائیل کی عورتوں نے فرعونیوں کی عورتوں سے زیورات استعارتن لیے تھے مانگے تھے کہ بھائی شادی ہے عورتوں کا یہ مزاج ہوا کرتا ہے اپنا جو کچھ بھی جتنا بھی ہو لیکن پھر بھی مانگنے کی عادت ہوتی ہے کسی سے دوپٹا مانگا کسی سے چپل وغیرہ مانگے سینڈل مانگے کسی سے کیا مانگا تو انہوں نے مانگا فرونیوں کی عورتوں سے کہ بھئی یہ زیورات دو ہم شادی میں اسے پہن لیں گے پھر آپ کو واپس دے دیں گے اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو روانہ کر دیا جب روانہ کر دیا تو وہ زیورات ان کی عورتوں کے پاس رہ گئے تو سامیری نے کہا یہ زیورات پھینک دو یہ تو حلاک شدہ قوم کے زیورات ہیں ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے قوم نے جب وہ پھینکے تو اس نے اٹھا کے آگ جلائی اور ان زیورات کو پگلا کر اس سے ایک بچھڑا بنایا اور علامہ کرتبی نے بھی لکھا ہے اور دوسرے علماء تفسیر ابن عباس سے نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ کچھ ٹکنیک ایسے کی تھی سوراخیں ایسے بنائی تھی اس میں کہ ایک سوراخ سے ہوا داخل ہو دوسرے سے نکلے تو آواز نکلتی تھی اس سے پریشر ہارن کی طرح اس سے آواز نکلتی تھی بچھڑے کی تو سامیری نے قوم کو کہا دیکھو موسا کو ہتور پر الہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں الہ موسا کا تو یہاں آ اس بچھڑے میں ہے یہ حلول کا عقیدہ حلول کا عقیدہ کہ موسا کا الہ اس بچھڑے میں داخل ہو گیا وحدت الوجود کا عقیدہ وہی تھا جو بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کے لیے استعمال بچھڑے کی عبادت کے لیے استعمال کیا یہ وہی عقیدہ تھا کہ موسا کا الہ اس بچھڑے کے اندر آ گیا جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ عیسی علیہ السلام میں داخل ہو گئے تو وجود عیسیٰ میں اللہ ہے بعض صوفیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے وحدت الوجود کا اسی لیے اپنے پیروں کے سامنے سجدے لگاتے ہیں خبروں والوں کے سامنے خبروں کے سامنے سجدے لگاتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب میں اللہ داخل ہو گئے وحدت الوجود ہم وحدت الشہود کے قائل ہے ساری کائنات اللہ پہ شاہد ہے وحد اللہ شریک پہ شاہد لیکن مخلوق اور خالق کا وجود ایک نہیں ہو سکتا خالق مخلوق کے وجود میں داخل نہیں ہوتا قوم نے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی سمت تخست مل اجلم امبادی عبادت کیا تھی آگ لے کر اور ڈھولکیاں لے کر بچھڑے سے ارد گرد گھومتے تھے اور ناچتے تھے جیسے آج کل مندروں میں ہندوؤں کی عبادت ہوتی ہے اسی طرح بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی اور سامیری نے ایک تو اس مسئلے کا حق مسئلے کا غلط مطلب نکالا اور غلط فائدہ اٹھایا کہ غنیمت لوگوں کے ہاتھوں سے لے کر وہ زیورات اس کو پگلا کر اس سے بنا۔ بنائے دوسرا یہ نظریہ تھا فرعونیوں سے ان کی طرف منتقل ہوا تھا فرائنا سے گائے کی محبت کا نظریہ اسی لیے بعد میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ انہوں نے ایجل کی عبادت کی تھی گائے کی محبت کیسے آئی تھی ان فرائنا کو مجوس کے ذریعے یہ نظریہ منتقل ہوا تھا مجوس آتش پرس جو ابراہیم علیہ السلام کی بھی قوم تھی اور یہاں ہمارے برے صغیر پاکوہن میں جو ہندو لوگ ہیں ان کا بڑا تھا رام چندر رام چندر زرادش کا شاگرد تھا زرادش مجوسیوں کا پیغمبر تھا مجوس کہتے ہیں ہمارا پیغمبر ہے نبی ہے زرادش اس نے کتاب لکھی ہے دساتیر کہتے ہیں یہ مجھ پہ نازل ہوئی ہے دساتیر پندرہ سپارے ہیں اور ہر سپارہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ کا ترجمہ ہے فارسی میں پناہم بیزدان از خو بد و منش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہے پناہم بیزدان ازدان از خو بد و منش ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دو علاحے خیر کا آہرامن ایک شر کا یزدان اور یہ نظریہ تھا جب سورج برج سور تک پہنچ جائے تو ہماری فصلیں پک جاتی ہیں یہ, یہ،, یہ ایام ہوا کرتے ہیں جب سورج برج سور میں داخل ہوتا ہے اور سورج کے برج ہے اپنے پڑاؤ ہیں تو جب سورج برج سور میں داخل ہو جائے تو یہاں نیچے زمین پہ ہماری فصلیں پک جاتی ہیں سور بیل کو کہتے ہیں عربی میں تو یہاں گائے کی عبادت اس لیے کرتے تھے گاؤ ماتا اور سورج کا نمونہ زمین پر آگ ہے تو آگ کی عبادت بھی کرتے تھے مجوسیوں کا ایران کے فارس کے آتش میں ایک ہزار سال تک مسلسل آگ جلی تھی ایک سال نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت پر وہ ایک دم بجھ گئی تو لوگوں کو پریشانی ہوئی تھی ایک ہزار سال مسلسل وہاں آگ جلی تھی آگ کی عبادت کرتے تھے یہاں ہندو بھی اس طرح کرتے ہیں یہاں گائے کی بھی عبادت ہو رہی ہے اور آگ کی بھی عبادت ہو رہی ہے آگ کا تھال لے کر کبھی بدھ کے سامنے اس کو چکر دیتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں یہاں ٹھا میں سن میں ایک مندر ہے ان کا تاریخی وہاں یہ لوگ اپنی مذہبی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں پنڈت اسی وقت پنڈت بنتا ہے جب یہاں آ کے چار مہینے گزارے تو وہ پنڈت بن جاتا ہے تو اس مندر میں گائے ہیں میں حیدر آباد گیا تھا وہاں بھی بہت اچھے اچھے بیل تھے راستے میں سڑک میں پھرتے تھے تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہتے ہیں یہاں ہندوؤں کی مندروں کی بیل اور گائے وغیرہ ہے یہ اسی طرح بس پھرتے ہیں اور مر جاتے ہیں کوئی اسے انہیں پکڑتا نہیں زبانی کرتا تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب سب لوگ مندر میں جمع ہو جاتے ہیں خصوصاً عورتیں اور اس مندر میں گائے کا پیشاب تقسیم ہوتا ہے اب بھی کہتے ہیں کرونا وائرس کا علاج گاؤ ماتا کے پیشاب میں ہے تو پیو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک یہ عقدہ حل نہیں ہوا کہ ہندو لوگ گائے کو ماتا کہتے ہیں لیکن بیل کو پتا نہیں کہتے چاہ ممور دد وئی جامن خومفلار خو سے کرنا ہوئی تپلار نہ وہ یہ کیوں پتا نہیں تو گائے کا پیشاب پیتے ہیں پیشاب تو وہ پیشاب گونڈ گونڈ تقسیم ہوتا ہے عورتوں پہ تھوڑا ہوتا ہے کسی کو نہ ملے تو وہ عورت رونے لگ پڑتی ہے اپنے بال کھینچتی ہے کہ میں منحوس ہوں کیوں منحوس ہوں گائے کا پیشاب مجھے نہیں ملا <laughs> ایسے عجیب لوگ ہیں یہ انسان ہے انسان انسانیت کے مقام سے ناشنا سمت تخص تم الجلم امبادی وان تم ظالمون اس میں سوراخیں کی تھی اور آواز نکلتی تھی امام قرتبی نے لکھا ہے ایک پیر صاحب کا واقعہ پیر صاحب اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوتے تھے مریدین آ جاتے تھے تو تھوڑی دیر بعد زیتون کا ایک دانہ اوپر سے گرتا تھا لوگ کہتے تھے واہ کہاں سے آیا اب اوپر تو چھت ہے یہ کہاں سے آیا تو اس پیر صاحب نے یہ ٹیکنیک کی تھی اوپر ایک منارہ بنایا تھا اس منارے کے اوپر ایک پرندے کا بچہ بنایا تھا جس کا منہ کھلا چھوڑا تھا اور جب ہوا چلتی تھی تو اس سے آواز نکلتی تھی تو دوسرے پرندے آ کے اس کے منہ میں وہ دانہ ڈال دیتے تھے تو وہ دانا نیچے گرتا تھا یہ موریدین اس پہ حملہ کرتے تھے یہ تبرک ہے یہ خوردہ ہے یہ پرسات ہے ہمیں دے دے تو یہ اس نے ایک ڈرامہ بنایا تھا اسی طرح سامری نے بھی ڈرامہ بنایا تھا اس عجل سے آواز بھی نکلتی تھی تو لوگ اس کی عبادت کرنے لگے سمت تخستم الجلم امبادی وان تم ظالمون پھر پکڑ لیا تم نے بچڑے کو علوہیت کی صفت پر علیہ سلام کے جانے کے بعد وانتم تم ظالمون اور تم ظالم ہو ظلم بمانے شرک تم نے شرک کر دیا سم آفا ان کم امباد ذالی کلا اللہ پھر آفواہ کر دیا ہم نے تم سے اس کے بعد خام خا کہ تم شکر ادا کرو تفصیل چون نمبر آیت میں آ رہی ہے کیونکہ اس زمانے میں شرک کی سزا قتل تھی تو اللہ نے معاف کر دیا تم کو اسے افواہ عن قتل کہتے تیسری نعمت تھی اب چوتھی نعمت ذکر ہو رہی ہے کتاب کی افوان قتل بعد میں بھی آ رہا ہے فخ الفسم ظالم خیر اللہ اندبارکم فتب علیہ یہ اسی کی تفصیل ہے دشمن کی ہلاکت کے بعد قوم کی ترقی کے لیے اپنا قانون ہونا ضروری ہے تو موسا علیہ السلام کو اللہ نے کوہ تور پہ قانون تورات دیا آتینا موسل کتابرقان تحت اللہ کی نعمت تھی ان پر یاد کرو کہ دی تھی ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب ولفرقان واؤ عطف تفسیری ہے کے لیے ہے واو. یعنی فرق کرنے والی کتاب حق اور باطل کے درمیان لالکم تہ تدون خام کہ تم ہدایت حاصل کر لو راہ پا لو انحصار ہدایت کا اللہ کی کتاب پہ ہوتا ہے تو اللہ نے کتاب دی تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں کتاب عطا کر دی لَعَلَّكُمْ تحتون خَامَخَا مخا کہ تم ہدایت حاصل کر لو ہدایت پالوس قالم سالی قومی ہی یا قومی نم ظلم تم انف سکم بت خاضی کم لتوبو الا باری یاد کرو کہ فرمایا تھا مو علیہ سلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم ان کم ظلم تم یہ پہلے آیت نمبر باون میں لعلکم کم تشکرون شکر کا مادہ قرآن میں تریہتر دفعہ ذکر کیا گیا ہے اور چھے دفعہ اللہ کی صفت میں آیا ہے شکر کی تفصیل انشاءاللہ ہم پھر کسی دوسرے مقام پہ کریں گے یاد کرو کہ فرمایا تھا منصا علیہ السلام نے اپنی قوم سے میری قوم ان کم ظلم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر یعنی کمی کی ہے اپنے لیے نقصان کیا ہے بت خاضی کو مل اجلا بسب پکڑنے تم کے تمہارے بچڑے کو الوہیت کی صفت پر تم نے بچھڑے کو الوحیت کی صفت سے پکڑا تھا تو اپنے لیے نقصان کر دیا اب فتوبو الا توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو توبہ بمانے رجوع پھر جاؤ رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تو توبہ کا طریقہ یہ تھا فخل الو انفس کم قتل کر دو اپنے ساتھیوں کو انف کا اطلاق ساتھیوں پہ ہوتا ہے یعنی کہ اپنے آپ کو قتل کرو اگر اپنے آپ کو قتل کرنا ہو تو مانا اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو یا انفسکم اپنے ساتھیوں کو یعنی جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کر دو جیسے سور بقرہ کی آیت نمبر 84 وحید آخنامی سا کا کملا تسفی کنہ دیما کم ولا تخری جونا انف سکم لا تو خریجون انف سکم مندی آری نہیں نکالو گے تم اپنے ساتھیوں کو اپنے گھروں سے ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے تو انفسکم بمانے ساتھی سورے نور آیت نمبر اکسٹھ بھی دیکھ لے ذرا سورے نور اکسٹھ نمبر آیت اٹھارہواں پارہ سورے نور رج ہر جلا مریض ہر حرج ولا الا انفسی کم نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج نہ آرج پر لنگڑے پر کوئی حرج اور نہ مریض پر کوئی حرج اور نہ تمہارے ساتھیوں پر انتا کلو مم بویوت کے کھاؤ تم اپنے گھروں سے یا بیوت یا بائی تو انفس سے مراد ساتھی ہیں فخلو انف اسکم مانا محدین مومنین مشرقین کو قتل کر لو ظالم خیر اللہ کم دباری اس طرح ہونا تمہارا بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک فطاب علیہ کم یہ لوگ جب قتل کے لیے تیار ہو گئے تو مہربانی کر دی اللہ نے تم پر یعنی تمہیں قتل سے بچا دیا افوان القتل بعض لوگ یہاں تفسیر کرتے ستر ہزار مر گئے تھے تو معافی ہو گئی پھر اوروں کو بچا دیا اللہ نے معاف کر دیا لیکن یہ تفسیر بہتر نہیں ہے کیوں یہ صحیح حدیث سے بھی سنادن ثابت نہیں ہے اور دوسری بات یہ اسرائیلیات میں سے ہیں بنی اسرائیل اپنی برکت کو ثابت کرنے کے لیے روایت گڑھتے ہیں کہ دیکھو ہم اتنے خلیل زمانے میں اتنے زیادہ ہو گئی یہ ہماری برکت تھی تو یہ اپنی برکت کو ثابت کرنے کے لیے یہ روایت گڑھتے ہیں پھر فرعون جب بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتا ہے تو قرآن سورہ شعرا دیکھے ذرا آیت نمبر چون سورہ شعرا آیت نمبر چون انا الشر زمت ان قلیلون۔ شرزمت ان قلیلون بنی اسرائیل کے بارے میں فرعون کہتا ہے یقینا یہ لوگ ایک ٹولا ہے قلیلون تھوڑا سا تو قلیلون کیسے تھوڑے تھے کہ ستر ہزار مر بھی گئے باقی رہ بھی گئے تو یہ تو لاکھوں تھے لاکھوں کو شرز قلیلون خلیلون کہاں کہا جاتا ہے ابن خلیدون نے جو نصب ذکر کیا ہے موسا علیہ السلام کا یعقوب علیہ اسلام تک تو ان کے درمیان تین واسطے ہیں موسا ابن عمران ابن قاحث ابن لاوی ابن یعقوب موسا کے والد کا نام عمران اس کے والد کا نام کاحص اس کے والد کا نام لاوی اور لاوی یاقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا اور بنی اسرائیل تو یعقوب کی اولاد ہے تو ان تین چار پشتوں میں یہ لاکھوں کیسے ہو گئے کہ ستر ہزار قتل ہو گئے تو اس کے بعد فتاحب علیکم دوسرا یہ کہ جب ستر ہزار قتل ہو گئے تو مہربانی کس چیز کی مہربانی تو یہ ہوتی کہ قتل نہ ہوتے تو ہمارے اساتذہ مشائق اس تفسیر کو ضعیف قرار دیتے ہیں فتاب علیکم صحیح تفسیر یہ ہے کہ یہ لوگ جب قتل کے لیے تیار ہوئے تو اللہ نے معافی کا حکم بھیج دیا قتل نہیں ہوا کوئی بھی قتل نہیں ہوا فتاب علیکم تو مہربانی کر دی اللہ نے تم پر انہو هو التواب الرحیم بے شکی اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اسکول تم یاموں سالن کا حتا نر اللہ جہرتن فا خزت کم سائی قطو تم تنظر <تَنزُرُونَ> یہ پانچویں نعمت ہے پانچویں نعمت حیات بادل ممات حیات بادل ممات موت کے بعد اللہ نے پھر زندگی دی جب موسا علیہ السلام نے تورات ان کے سامنے رکھی کہ اللہ نے مجھے دی ہے اللہ نے نازل کی ہے اللہ کی کتاب ہے تو بنی اسرائیل نے کہا یا موسا لن امنا حتان جہرتن وہ اس کل تم یا موسا یاد کرو کہ کہا تھا تم نے او موسیٰ لن نؤمن حت اللہ ہرگز ہم تصدیق نہیں کرتے آپ کی ایمان کا سلا لام آ جائے تو بمانے تصدیق ہوتا ہے ایمان کا سلا با آ جائے تو ایمان اصطلاحی شرعی مراد ہوتا ہے یہاں لا کا لام آیا ہے تو ایمان بمانے تصدیق مطلقا جیسے سورہ یوسف آیت نمبر ستارہ میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کہتے ہیں عمان تب و سادقین سور توبہ کی چھیانوے نمبر آیت اور آیت نمبر اکسٹھ میں بھی ہے تو وہ اس تم یا موسا یاد کرو کہ کہا تھا تم نے او موسا لن امی نہ لتا نر اللہ جہرتن ہرگز ہم تصدیق نہیں کرتے آپ کی یہاں تک کہ دیکھ لے ہم اللہ کو ظاہر فاخذت کو مسائقت ہو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو آنے کی اجازت دی تو بہتر آدمی بشمول موسا اور ہارون علیہ مسلوات و تسلیمات چلے گئے کوہی تور پر ہر قبیلے سے چھ چھ بندے تھے نا تو بارہ چھک بہتر موسا علیہ السلام کی قبیلے سے چار بندے اور تھے دو یہ خود تھے بھائی تو جب وہاں پہنچے اللہ نے اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائی تو یہ سب کے سب مر گئے فاخت کو تن پکڑ لیا تم کو اس تن ایک تجلی تھی بس ما علی کو بشانی شانی تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے تم دیکھ رہے تھے تمہیں نظر آ رہا تھا سم اباسنا من بعد موتکم پھر اٹھا دیا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد یہ موت عقوبت تھی موت اجلی نہیں تھی کیونکہ جب موت اجلی آ جائے تو اس کے بعد دنیا میں آنا نہیں ہوتا حرام نالا کریت یہ موت عقوبت تھی سزا دے رہے تھے اللہ ان کو کہ چھوٹے منہ سے بڑی بات کیوں کرتے ہو اللہ کو تم دیکھ سکتے ہو کہ تم اللہ سے ملاقات کا مطالبہ کر رہے ہو اسے موت عقوبت کہتے ہیں اس کے بعد پھر زندگی اللہ نے ان کو دی سزا کو ختم کر دیا سم اباسنا کم امبادی مؤ پھر اٹھا دیا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد لال کم تشکرون خام کہ تم شکر ادا کرو تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر لو یہاں اللہ کے دیدار اور اللہ کی رویت کا مسئلہ ہے انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا نر اللہ جہرتن کہ اللہ کو دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے تو اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی رویت اور اللہ کا دیدار آخرت میں واقع ہے دنیا میں متوقع ہے آخرت میں واقع ہے ہوگا جنتی اللہ کا دیدار کریں گے اور دنیا میں متوقع یعنی ممکن ہے اب یہ مسئلہ کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کی روایت انی آہ اللہ ایک نور ہے میں نے دیکھا اللہ نور ہے میں نے دیکھا انی نی اللہ کو دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حدیث ایسے نہیں کہ نور ان نی بلکہ حدیث ایسے ہے نور اننا ر اللہ تو نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں تمہانا نہیں دیکھا لیکن بہرحال صحیح عقیدہ یہی ہے کہ دنیا میں ممکن اور متوقع ہے اور آخرت میں واقع ہے یقینی ہے رویت باری تعلی متضلا انکاری ہیں لا کو لبسار کے سہارے وہ انکار کرتے ہیں رویت باری تعالی سے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ جنت میں جنت ہی اللہ کو دیکھیں گے اور معتضلا تو جہنم میں ہوں گے تو وہ کیسے اللہ کو دیکھیں گے بہرحال لن من الق حتٰ نر اللہ جہرتاً ہرگز ہم ایمان نہیں لاتے آپ پر یعنی تصدیق نہیں کرتے آپ کی بات کی یہاں تک کہ دیکھ لیں ہم اللہ کو ظاہر جہرتن تو فاخ حضرت کو تو پکڑ لیا تم کو تندرنے درنے تم تنظرون اور تم دیکھنے والے تھے تم نے خود ہی اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا تم تنظرون سم مباسنا کم ممبادی ماوتی کم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے جب اٹھے تو دیکھا سارے مرے پڑے ہیں تو اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا دعا شروع کر دی اللہ اللہ اب قوم تو مجھے نہیں چھوڑے گی کہ ہمارے لوگوں کو لے جا کے مار دیا وہاں تو یا اللہ ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دے اللہ نے پھر زندہ کر دیا سائقہ چیخ اور سائقہ تندر دونوں کے معنی میں آتے ہیں سم مباس من بعد کم پھر ہم نے دوبارہ اٹھا دیا تم کو تمہاری موت کے بعد لال کم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کا وزل نہ علیہ کم الغام وانزل نا علی کمل منا ان یہ بات یہ چھٹی نعمت ہے ان کو گرمی لگنے لگی میدان تیح میں تو اے موسا بہت گرمی ہے ہمارے لیے کوئی سائے کا انتظام کیا جائے موسا آئے تھے دین ایمان سکھانے کے لیے دنیاوی مطالبے کرنے لگے ظالم دنیاوی مطالبات کرنے لگے وزل نا علیہ کم اور سایہ کیا تھا ہم نے تم پر بادل کا غمام ہم نے بادل کا سایہ کیا تھا تم پر وانزلنا علیکم المن کمل من یہ ساتویں نعمت ہے انزال المن وسلوا پہلے تزلیل الغمام چھٹی تھی اب ساتوی نعمت بھوک لگ گئی ان کو اے موسا کچھ کھانے کا ہو تو دعا کی اللہ نے وانزلنا علیکم المن من نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوا من پشتوں میں سے ترجبین کہتے ہیں ترجبین اور سلوا بٹیر یا تو اسی طرح تیار ان پہ اترتے تھے یا ترجبین درختوں پہ لگے ہوئے ہوتے تھے اور بٹیر ان کے آس پاس پھرتے تھے یہ پکڑ کے ان کو ذبح کر کے بکا کے کھاتے تھے بٹیر ایک طاقتور خوراک ہے اور ترجبین میٹھی چیز ہے ہاضمے کے لیے بہتر ہے تو انہیں مکمل خوراک اللہ نے دی مکمل مکمل خوراک پھر بھی یہ نا شکرے اور ناقدرے بنے انہوں نے پیاز اور لہسن اور دالیں وغیرہ مانگی تو اللہ نے ان پہ اپنی نعمت کی ناشکری اور ناقدری قدری کی وجہ سے عذاب بھی نازل کر دیا اللہ اللہ وہنظنا و سلوا اور نازل کیا تھا ہم نے تم پر من اور سلوہ بٹیر کلو جب امر ماضی کا ہو تو قال قیلا قلنا معذوف مانیں گے اس سے پہلے ہم نے کہا ان کو کلو من طیبات ما نہ کم کھاؤ پاکیزہ ان چیزوں سے جو ہم نے رزق دیا تم کو جو ہم نے تمہیں رزق دیا وہ کھاؤ پاکیزہ طیبات ماوافق البدن کو کہتے ہیں طیب جو حلال بھی ہو اور بدن کے موافق بھی ہو تو من و سلما میں بدن کی تمام ضروریات تھی اب بھی سو فیصد غذائیت یہ کھجور میں ہوتی ہے اور کھیرا اس میں زیرو فیصد غذائیت ہوتی ہے کوئی طاقت بھی بدن کو نہیں دیتا ویسے ہی پیٹ پہ بھاری بوجھ ڈال دیتا ہے اسی لیے کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہتر ہے کیونکہ شوگر کے مریض کے لیے طاقت والی چیز کھانا اچھا نہیں ہوتا وہ شوگر کے مریض کو نقصان دیتی تو سو فیصد طاقت کھجور بدن کی جتنی غذائی ضروریات ہے ساری کی ساری کھجور سے پوری ہو سکتی ہے اور کوئی ضرورت بھی کھیرے سے نہیں پوری ہوتی زیرو فیصد ہے اس میں وانزل نا علیہ کم المن وسلوا کلوم کہا تھا ہم نے کھاؤ پاکیزہ ان چیزوں میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو وما ظلمونا ولا کن قانون فسم اور ظلم نہیں کیا تھا ان نے انہوں نے ہم پر لیکن یہ تھے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے اپنے لیے نقصان کیا ما ظلمونا ظلمونہ عالینہ انہوں نے ظلم نہیں کیا تھا ہم پر لیکن تھے یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ویسکلنا اسکلت خلوہ دل کرنا سم رابا سجدم وقول المخسنین یہ پہلی نقمت اور آزاب ذکر ہو رہا ہے ویس کلنت خلو حادل یاد کرو کہ کہا تھا ہم نے داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں قریہ سے مراد کون سی ق... کون سا گاؤں تو عام مفسرین کہتے ہیں مراد اس سے بیت المقدس ہے تو موسا علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ بیت المقدس نہیں گئے تھے تو جواب یہ ہے کہ داود علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہو چکا تھا ان کو حکم کیا گیا ادقلو داخل ہو جاؤ ہد ہل اس گاؤں میں یعنی بیت المقدس فلسطین فکلو تو کھاؤ منہا اس سے ہے شئتم ش تم زمانی اور مکانی دونوں معانی پہ استعمال ہوتا ہے جہاں بھی تم جاؤ چاہو یا جس وقت بھی تم چاہو راغا دن بے سیار بے سیار فراخ ود خل الباب سجادن اور داخل ہو جاؤ دروازے پہ سجدن سجدہ کرنے والے باپ سے مراد شہر کا دروازہ ہے یا بیت المقدس کا دروازہ ہے مسجد کا دروازہ وتخل ابن عباس فرماتے ہیں سجدن سے مراد لغوی معنی تابے عاجزی کیونکہ حالت سجدہ جو اصطلاحی سجدہ ہے اس حالت میں دخول تو ممکن نہیں ہے تو کیسے سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤں سجدن حال مقدہ ہے دخول سے حال موقعہ نہیں ہے بلکہ حال مقدرہ ہے اے مقدرین ن السجود سجودہ وقت دخول مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنے لیے سجدہ مقدر کر لو اندازہ کر لو یعنی تحیت المسجد بھی پڑھو ایک تفسیری یہ ہے حال مقدہ دخول کے لیے نہیں ہے بلکہ حال مقدرہ ہے حال ہے لیکن مقدرہ یا سجدن لغوی معنی تابے اور آجیزی کے ساتھ مسجد کے دروازے سے داخل ہونا ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے مسجد وقت دائیں پاؤں پہلے بایاں بعد میں نکلتے وقت بایاں پہلے اور دائیاں بعد میں لیکن سنت تو یہ ہے کہ پہلے چپل دائیں پاؤں میں پہنو گے اور بائیں بعد میں پہنو گے تو طریقہ یہ ہے کہ نکلتے وقت جب بایاں پاؤں پہلے نکالو مسجد سے تو وہ چپل کے اوپر رکھ دو اور دایاں پھر نکال کے اس میں پہلے چپل پہنو اور بائیں میں بعد میں پہلو تو دونوں سنتوں پہ عمل ہو جائے گا اسی طرح وہ مصنون دعائیں بسم اللہ وسلاۃ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آتے وقت اللہ افتح تحلی ابواب رحمتک اور جاتے وقت نکلتے وقت اللہ مین اسلو من فضلک اور جب مسجد میں آؤ تو تحیت المسجد بھی پڑھ لیا کرو اسے کہتے ہیں تابے سجدن ویس قلنت خلو ہاد ہل کریتا اور یاد کرو کہ کہا تھا ہم نے او دو خلو کی ایک سو ایک سٹھ نمبر آیت اسی طرح ہے تھوڑا معمولی سا فرق ہے یہاں ات ہے وہاں اس ہے یہ قرآن کا تفنن ہے داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں تو کھاؤ اس سے جہاں کہیں چاہو تم یا جس وقت چاہو تم رغدن بے حساب فراخ بے سیار وط حلبا بس اور داخل ہو جاؤ مسجد کے دروازے سے تابے کے ساتھ عاجزی کے ساتھ وقولو حتن اور کہو مغفرت کا کلمہ حت تن یہ کہو حت تنہا ظنو بنا حت انا زنو اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو دور کر دے کلی مت التی تو خط مغفرت کا کلمہ پڑھو یا مس حتتن یا حتت سے مراد لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے فاتح کے لیے عاجزی ضروری ہے اور وطن کا فتح لا الہ الا اللہ کی بالادستی کے لیے ہوگا ہمارے اس وطن عزیز کے لیے بھی جب تحریک آزادی میں قربانیاں دی جاتی تھیں تو زبان پہ یہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور یہ جوانوں کا کی صفت بھی ہے فتح کسے کہتے ہیں فتیہ اور فتح علماء لکھتے ہیں فتا اللہ قبل الفی ولا یوزکی نفس ہو بادل جوان تو وہ ہوتے ہیں جو کام کرنے سے پہلے دعوے داری نہیں کرتے اور کام کرنے کے بعد اپنی تعریفیں نہیں کرتے بلکہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں لا لاہ کو لا لائے الا اللہ کا کلمہ پڑھتے جاؤ یا کولو حط وہ کلمہ اور وہ استغفار پڑھو حت عنا ذنوبنا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے نغفر فرل کم تو بخش دیں گے ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو وسنزید سن نزید المحسنین جلدی ہے کہ ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو س نجید المحسنین جلدی ہے کہ ہم بدلہ دیتے ہیں زیادہ کر دیں گے بدلہ نزید جلدی ہے کہ ہم زیادہ کر دیں گے اجر محسنین کے لیے محسن کسے کہتے ہیں محسن متبی سنت کو کہتے ہیں نبی کے طریقوں کی تابیداری کرنے والے کو محسن کہتے ہیں فبد الدین ظلم تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بد بدلا ایک ایسا فعل ہے جو کہ متعدی ہوتا ہے مفعولین کو مفعول ثانی کی طرف متعدی ہوتا ہے بواسط حرف جر فبدل الدین ظلموا قولا قول بی مفعول مفول ثانی حذف ہے غیر الدی قیل لهم یہ مانا ہوگا یا بدلا بمانے آخا ہے تو مفول ثانی کی ضرورت نہیں ہے لیل یا ظالموں نے اس بات کو جو, جو بغیر تھی اس بات کے جو کہ کہی گئی تھی ان کو بدلہ بمانے مانے یا بدلہ بمانے قالا تو کہا ظالموں نے وہ قول جو غیر اللہی قیل بد بدل ف فبدل لدینہ ظلموں تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا قول بات کو دوسری بات کے ساتھ غیر اللذی بغیر اس بات کے قیل لهم جو کہا کہی گئی تھی ان کو بدل اللہ ظلموا و قیل لحم وقالوا قولا غیر اللذی قیل الحم علماء تفصیری یہ مستق ذکر کرتے ہیں عبارت ظالموں نے بدل ڈالا اس بات کو جو کہی گئی تھی ان کو اس بات سے جو نہیں کہی گئی تھی ان کو وہ کیا کہا انہیں کہا گیا تھا کہ حت کہو تو یہ کیا کہنے لگے ہنت فی شعیرتن یا حب فی شعیرتن یہ گندم اور جو وغیرہ مانگنے لگے تو اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا گندم اور جو وغیرہ کسی چیز کے مانگنے سے اللہ عذاب کسی قوم پہ نازل فرماتا ہے نہیں عذاب گندم کے مانگنے کی وجہ سے نہیں آیا عذاب اللہ کے حکم کو حکم شرعی کی تبدیل کی وجہ سے آیا فبد الدین ظلموا تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو دوسری بات کے ساتھ بغیر اس بات کے جو کہی گئی تھی ان سے فان ذلنا تو اللہ فرماتے ہم نے نازل کیا الدینہ ظلم ظالموں پر رجزم منسما عذاب اوپر سے رجز اس عذاب کو کہتے ہیں جس میں رسوائی اور شرمندگی بھی ہو عبرت ہو نشانے عبرت ہو ان ضلع ددینہ ظلم و رجم منسما تو جب بات بدلنے سے عذاب آتا ہے تو معبود بدلنے سے عذاب نہیں آئے گا امام خرتبی نے پہلی جلسفہ چار سو پندرہ پہ عجیب بات کی انہوں نے تو معبود ہی بدل ڈالا اب قبروں کی عبادت کرنے لگے شریعتی بدل ڈالی شریعتی بدل ڈالی سنت کو چھوڑ کے بدعات کو ہنسانا کہنے لگے کیا ف... فلسفہ ہے ان کا حدیث ہے بخاری شریف میں پہلی جلسفہ اٹھتیس پہ نبی علیہ السلات و السلام نے صحابی کو دعا سکھائی قل آمن تو قل آمن تو کہہ دیجئے آپ کہ میں ایمان لایا اللہ پر وہ بے نبی کلدی اور ارے اللہ تیرے نبی پر وہ نبی جسے تو نے بھیجا ہے آمن تو بے نبی ارسلتا اس صحابی سے کہا تو بت سناب تو صحابی نے کہا بِرَسُولِكَ رسولی کلوی نبی کی جگہ رسول کا لفظ لایا تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا میں نے نبی کہا تو رسول کیوں کہہ رہا حالانکہ نبی اور رسول میں فرق نہیں لیکن نبی علیہ السلام نے جو لفظ بتایا بس وہ لفظ پڑھو تبدیل کیوں کرتے ہوں امام قرطبی نے پہلی جلد صفحہ چار سو پندرہ پہ یہ ذکر کیا ہے ابو بکر جساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں یہ فی فیما ورد من توفیقی من السکاری و دعو غیر جائز تغیرها ولا تبدیل الہ غیرها رہا اس آیت سے علماء استدلال کرتے ہیں اس آیت سے علماء استدلال قطع بخاری کی جو روایت آمن بکتابک بھی کتاب انزلتا و بھی نبی ارسلتا ہے اب اس آیت سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ اذکار اور دعاؤں میں نقل شرط ہے ذکر اور دعا منقول ہونی چاہیے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں بخاری کی شرفت الباری میں کہ دم کے لیے بھی تین شرائط ہے ایک منقول ہو دم منقول ہو غیر منقول نہیں اپنی طرف سے بنائے ہوئے دم اب تو بس تصبی کے دانوں کی کڑس کڑس سے چف چف ہوتا ہے کہتے یہ دم ڈال رہے ہیں نہیں جو قرآن کی آیات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات ہے ان کے ذریعے مریض پہ دم ڈالنے کا ثبوت ہے منقول ہو دوسرا دم ڈالنے والا جس پہ دم ڈالے اس کا یہ عقیدہ ہو کہ مجھے شفا دینے والا اللہ ہے یہ دم ڈالنے والا شفا دینے والا نہیں ہے اگر اللہ چاہے تو اس دم میں اثر ڈال لے گا شفا دے دے گا اگر اللہ نہ چاہے تو شفا نہیں ملے گی تو نقل شرط ہے دعاؤں میں اسکار میں درود میں نقل شرط ہے جب انہوں نے بدل ڈالا اللہ کے حکم کو ہت کی جگہ ہند و شعیرتن یا حبتن فی شعیرتن کہا تو اللہ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا فانزل نا الدین ظلم و رجم ان سمائے بما کانو یف تو نازل کر دیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ظلموں کسے کا وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو بدلتے ہیں ظالم ہیں اللہ کے نبی کی سنت اور طریقوں کو بدلتے ہیں وہ ظالم ہیں تو نازل کر دیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا رجم السماء عذاب پر سے بیماکانوی یفسقون اس وجہ سے کہ تھے یہ توڑنے والے اللہ کے حکم کو فسق پھاڑنا اللہ کے احکامات کو توڑنے والے تھے تو اللہ نے ان پہ عذاب نازل فرما دیا وز تسکا موسالی قومی ہی یہ آٹھویں نعمت ہے نقبت ذکر ہوئی نزول العذاب من منسما اب سات نعمتیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں آٹھویں نعمت ہے وزت تسکا یاد کرو کہ پانی طلب کیا تھا علیہ سلام سے علیہ سلام نے لی قومی ہی اپنی قوم کے لیے استسکا پانی طلب کرنے کو کہتے ہیں سلاط استشقا بارش کے لیے جو دعا ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے اسے سلاط استسکا کہتے ہیں استقامو سال قومی بعض لوگ کہتے آناب سلاط استسخا نہیں مانتے سلاط استسکا مانتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بارش کے لیے کبھی کبھی نماز کے بغیر دعا صرف بھی ہوتی ہے اور کبھی دعا کے ساتھ نماز سلاط استخا بھی ہے وز تسقا موسال قومی ہی یاد کرو کہ پانی مانگا تھا موس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے فق الند ربی آساک الحجر تو ہم نے کہا مارو اپنی امسا کے ساتھ پتھر کو اپنی امسا کے ساتھ پتھر کو مارو الحجر میں الفلام آہدی ہے یہ خاص پتھر تھا مسلس دریگوٹی یا الحجر عام تھا بعض لوگ کہتے ہیں خاص پتھر تھا مسلس شکل کا تھا تو ہر کونے سے چار چار چشمے روانہ ہوئے تو تین چار بارہ ہو گئے بارہ چشمے لیکن ابو حیان بحر محیط میں پہلی جلسفہ دو سو ستائیس پہ لکھتے ہیں کہ حسن بصری فرماتے ہیں یہ غیر معین پتھر تھا اور یہ اعجاز کے لیے بہت بلیغ بات ہے کہ کوئی بھی ایک عام پتھر تھا بس اس کو مارو فن فجارت اب پانی نکالنے والا اللہ ہے موسا نہیں ہے صلی اللہ علیہ والے نبی صلاح وسلم جب پانی نکالنے والا اللہ ہے تو اللہ نے پتھر کو مارنے کا امر کیوں کیا بغیر مارنے کے ہی پتھر سے پانی نکال لیتا تو اس میں چند فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ اسباب کا استعمال کرنا من نیل الانبیاء ہے پتھر کو مارنا تیرا کام اس سے چشمے نکالنا اللہ کا کام انسان مکلف ہے اسباب کے استعمال پر باقی مسبب الاسباب اسباب کا محتاج نہیں ایک عام سے خوش پتھر سے بہرا چشمی اللہ نے نکال لیے دوسرا یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ موسا علیہ السلام عاجز ہیں کیونکہ اس تسکا موسا بھی موجود عصا بھی موجود پتھر بھی موجود لیکن پانی نہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں عجز موسا ثابت ہو گیا تیسرا مسئلہ موسا علیہ السلام عالم الغیب نہیں اگر عالم الغیب ہوتے تو پتہ ہوتا کہ اس پتھر کو مارنے سے چشمے نکلیں گے اس میں پانی نکلے گا چوتھا مسئلہ ادربی آساک الحجر حجر میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ معجزہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے معجزات انبیاء برحق ہے لیکن انبیاء کے معجزات میں انبیاء کا اختیار نہیں ہوتا اختیار اللہ کا ہوتا ہے جس طرح کرامات اولیاء برحق ہے لیکن کرامات میں بھی اولیاء کا اپنا اختیار نہیں ہوتا اللہ کا اختیار ہوتا ہے جب اللہ چاہے کرامت ظاہر کر دے گا نہ چاہے تو بڑے سے بڑا ولی کسی کرامت کو ظاہر نہیں کر سکتا لیکن کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ ولی کرامت چھپائے گا نبی معجزہ ظاہر کرے گا دکھائے گا کیوں معجزہ نبی کے نبوت کی دلیل ہے نبوت کو ماننا نبی کی نبوت کو ماننا لوگوں پہ لازمی ہے ضروری ہے تو نبوت کی دلیل دینا نبی پہ ضروری ہے کہ لوگ دلیل کو دیکھ کے نبوت کو مان لیں تو معجزہ دکھانا ضروری ہے اور کرامت چھپانا ضروری ہے کیوں کرامت ولایت کی دلیل نہیں ہوتی بلکہ ولی کے لیے ربط قلب کا سبب ہوتا ہے اسے اس کے اظہار میں ریا کا خطرہ ہوتا ہے اور ریا اولیاء کی صفت نہیں ہوتی پھر نبی کا معجزہ ولی کی کرامت نہیں ہوتی بس بہرحال اتنا یاد کر لو اتنا سمجھ لو ولی کی کرامت برحق نبی کا معجزہ برحق لیکن کرامت اور معجزہ دونوں اللہ کے اختیار میں ہے ولی نبی کے اختیار میں نہیں فقل ند رب آساکل حجر تو کا ہم نے مارو اپنی آمسا کے ساتھ پتھر کو فن فجارت من حسنت عشرت آئینہ یا فن فجارت فرمایا اور سورہ آراف کی ایک سو ساٹھ میں فم بجاست فرمایا انفجار جاری ہونے کو کہتے ہیں پانی روانہ ہونا اور امباز پانی ظاہر ہونا وہاں تفصیلی واقعہ ہے سورہ آراف کی 160 نمبر آیت میں اس لیے فم بج اسد فرمایا تفصیل یہ ہے کہ آصاب کو پتھر پہ مارنے سے پہلے پانی صرف ظاہر ہوا نمی ظاہر ہوئی پھر تھوڑی دیر بعد جاری ہو گیا اور یہاں نعمت کا ذکر ہے تو نمی کے ظاہر ہونے سے کیا نعمت نعمت تو تبھی تام ہوگی جب پانی روانہ ہو جائے قابل استعمال بن جائے تو یہاں ذکر امتنان ہے اس لیے فن فجارت کا لفظ آیا فن فجرت تو روانہ ہو گیا جاری ہو گیا امبجاس کہتے ہیں خروج علما اب اور انفجار کہتے قروج جلما اب کو تو ابتدا میں بے تھا اور پھر بکسرتن پانی جاری ہو گیا فن فجرت من حسنت تھا عشرت تو جاری ہو گیا اس ایک پتھر سے اس ایک پتھر سے جاری ہو گئے بارہ آچش میں بارہ چشمے سنت آشارہ تعین بارہ چشمے کیونکہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے اور ان میں جھگڑے ہوا کرتے تھے لڑتے تھے اس زمانے کے لوگوں کی طرح ہے اتفقل علما اللہ تفیقو اتفاق نہیں ہوگا تو ان میں بھی اتفاق نہیں تھا تو اللہ نے بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمے نکالے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا چشمہ ہو لڑائی جھگڑا نہ ہو لڑائی جھگڑا نہ ہو بارہ قبیلے کیسے تھے یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھی یہ دونوں اپنے ماموں کی بیٹیاں تھی لبان ان کا ماموں تھا لبان یعقوب علیہ السلام کے ماموں تھے ان کی بیٹی ایک تھی لیہ دوسری تھی راحیل یا تو اس زمانے میں دو بہنوں سے نکاح ایک وقت میں جائز تھا یا ایک فوت ہو گئی تو دوسری سے نکاح کیا لیکن بہرحال یہ دونوں بیٹیاں ماموں کی تھی لبان کی ایک لیا اور دوسری راحیل لیا سے چھ بیٹے ہوئے اور راہیل سے دو بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے ان دو بیٹیوں کے ساتھ ایک ایک لونڈی بھی تھی یعنی دو لونڈیاں دو کنیزیں بھی تھیں تو ان دو کنیزوں سے دو دو بیٹے ہوئے تو چھ اور دو آٹھ اور دو اور دو چار آٹھ اور چار بارہ یہ بارہ بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے جن سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے بنے تھے یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جن سے بارہ قبیلے بنے تھے جن کا تذکرہ سورہ یوسف میں آ رہا ہے واقعہ یہوزہ ان میں سے بڑا تھا ایک لاوی تھا بن ایمین اور یوسف دونوں بھائی تھے سکے سگے بھائی تھے یوسف علیہ السلام اور بن امین فن فجارت من حسنت عشرت آئینن تو جاری ہو گئے اس پتھر سے بارہ چشمے قد عالم کلو عناصم مشرب ہم یقیناً جان لیا ہر ایک فرقے نے قد عالم کلو عناسن یقیناً جان لیا تھا ہر ایک خاندان نے ہر ایک فرقے نے اور گروہ نے اپنا مشرب اس گدر تسوئی پانی لینے اور پانی پینے کی جگہ ہم پشتوں میں اسے گدر کہتے ہیں گھات جہاں سے پانی لیا جاتا ہے تو ہر کسی کو اپنی گھات معلوم تھی کلو اشربو میں رزق اللہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے ہر ایک کو اپنی گھات معلوم تھی تو اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے ولا تا سو فلاردی مفصدین مت ہو جاؤ تم زمین میں فساد پھیلانے والے فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ جب پیٹ بھر جاتا ہے مالداری آ جاتی ہے تو فساد بڑھ جاتا ہے غریب تو اپنی روٹی کے لیے پریشان ہوتا ہے وہ فساد کیا کرے گا فساد تو مالداروں کا کام ہے تو جب تمہارے پیٹ بھر جائیں دیکھنا لا سو فل اردن مفسدین مت پھیلو مت ہو جاؤ تم زمین میں فساد پھیلانے والے وہ اسکول تم یاموں سالن نسبر آلہ تو خرج لنا مما تم بھی مما ارد ممبک لا وا وہ پھوما وہ عادتہ و یہ دوسرے عذاب کا تذکرہ ہے ذلت الحوان بسبب الكفران دوسرا عذاب یاد کرو کہ کہا تھا تم نے او اوموسا ہرگز ہم صبر نہیں کرتے اعلیٰ تعامی واحد ایک قسم کی خوراک پر ایک قسم کی تو پر تو تو دو قسم کے تھے من اور سلوہ لیکن تعامی عامی واحد اس لیے کہا کہ بس روزانہ یہ ایک ہی قسم کا لا تلیفوں ولا یا ہر روز ہم من و سلوا کھائیں گے اس میں کوئی بدلون نہیں آئے گا ہمیں تو ایسی اشیاء کی ضرورت ہے جو جامع الحرارہ والبرودہ ہوں ابو حیان نے لکھا ہے باہر محیط میں تو ہم ایک قسم کی خوراک پہ صبر ہرگز نہیں کریں گے فدانا ربا کا تو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا الحی من الحی الحاضر جائزن ایک زندہ دوسرے زندہ کو دعا کی درخواست کر سکتا ہے کہ میرے لیے اللہ سے مانگو اس میں افضل اور مفضول کی قید بھی نہیں کبھی بڑا چھوٹے کو کہے گا کبھی چھوٹا بڑے کو کہے گا کہ میرے لیے دعا مانگو حدیث میں بھی, بھی آتا ہے دعا الغائب للغائب اسرع اسرا ایک غیر حاضر دوسرے غیر حاضر مسلمان کے لیے دعا مانگے تو یہ اچھی قبول ہوتی ہے جلدی قبول ہوتی ہے ایک دعا الحی من الحی غائب غیر اجاعزن اب مرید یہاں ہے اور پیر کراچی میں ہے اور یہاں سے کہے کہ پیرا رام آدت سے تو یہ ناجائز جائز ہے غائب سے پکارنا تو دعا الحی من المیت تھی تو بریق اولا غیر اجازن ہوگا زندہ جب مردوں سے مانگے تو یہ کیوں کہاں سے جائز فدانا مانگو ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یو لنا لانا کہ نکال دے ہمارے لیے مما مم اس سے تم بھی تل جو نک اگاتی ہے زمین تم بھی تو زرغوناول اگاتی ہے زمین ممبک لہا سبزیوں میں سے قطف یہا اور تروں میں سے ایک تو کھیرہ ہوتا ہے ایک کھیرے سے ذرا پتلا اور بڑا لمبا ہوتا ہے ہلکا رنگ ہوتا ہے ہلکا سبز اسے ترے کہتے ہیں ترے ترے پی سلاد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ فوم فوم لسن تھوم وہ آدس یہا آدس نسک مسور دال بسل بسل پیاز ابو حیان کہتے ہیں انہوں نے ایسی اشیاء مانگی ہے جو جامع الحرارت البرودہ ہے بقل ہار اور بارد دو قسم کی ہوتی ہیں بعض سبزیاں گرم مزاج بعض سبزیاں ٹھنڈی مزاج والی قسہ قسہ یہ بارد ہے رتب ہے اور فوم ہار یابس ہے خشکی ہے فوم میں تھوم میں لسن میں اور گرم بھی ہے اور عدس بار یابس ہے ٹھنڈی بھی ہے اور خشکی بھی ہے اس میں آدس میں اور بسل ہار یابس ہے گرمی بھی ہے اور خشکی بھی ہے پیاز میں گرمی اور خشکی دونوں ہے تو یہ ساری یہاں جمع کر دیں کہ اعتدال پیدا ہو جائے تو مانگو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ نکال دے ہمارے لیے اس سے جو اگاتی ہے زمین سبزیوں میں سے وہ یہا اور اس کے تروں میں سے وفومیہ اور تھوم لسن میں سے وادس یہا اور مسور دال نسک وغیرہ و اور پیاز اس کے قالا تو موس علیہ السلام نے فرمایا تستبدلون تبدیلو نہ بل لدی ہوا دنا اتس تبدیلو ہوا دنا ہوا خیر آیا تم بدلتے ہو اس چیز سے جو کہ معمولی ہے اس چیز کو جو کہ بہتر ہے من و سلوہ کے بدلے میں تم سبزیاں اور دالیں اور ترے مانگتے ہو پیاز اور لہسن مانگتے ہو یہ بھی تم جاؤ شہر میں مصر فن الکما سال تم پس یقیناً تمہارے لیے ہوگا یہاں وہ کچھ جو تم مانگتے ہو جو تم مانگتے ہو وہ وہاں مل جائے گا زمیندارہ کرو زمیندار ساری زندگی مشقت میں گزارتا ہے اس کے نہ کپڑے اچھے نہ خوراک اچھی نہ گھر اچھا نہ زندگی میں سکون نہ دین کے کام کے لیے فارغ ہے زمیندار ہے رات کو اٹھ کے اپنے کھیت کو پانی کا بندوبست کرتا ہے اور کیا مشقت کی زندگی گزارتا ہے تو جاؤ جاؤ تم مانگتے ہو تو بس لے لو یہ بھی تو مصرن جاؤ مصرن منصرف ہے فین نلکما سال تم بس یقیناً تمہارے لئے ہوگا یہاں وہ کچھ جو تم مانگتے ہو جو تم مانگتے ہو نس نکیرا مصر بس معین شہر مراد نہیں ہے جاؤ بس کسی گاؤں میں جا کے کھیتی باڑی کرو فین نلکما سال تم یقیناً تمہارے لئے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو وہ دوری بت علیہ مزلت و المس کنا اور لہا لگا دی گئی ان پر مہر ذلت اور خواری کی ذت بدنی مسکنت مالی مال اور بدن دونوں کے اعتبار سے زمیندار تباہ ہوتا ہے ازلت والمسکنہ لگا دی گئی ان پر مہر گمر ذلت اور خواری کی بدنی ذلت اور کمزوری مالی ذلت اور کمزوری دونوں یا ذلت ظاہری حال سے تعلق رکھتا ہے اور مسکنت دل کی کمزوری زور بتل آج بھی یہود بمائے طاقت تھوڑے سے مجاہدین سے بہت ڈرتے ہیں وباؤ باؤ اے استحقو یا سارو گھیرے گئے یہ مستحق ہو گئے ہو گئے یہ بی من اللہ بی غصے میں گھیرے گئے اللہ کی طرف سے غضب سے مراد ارادت الانتقام انتقامی اماں انتقام اور بدلے کا ارادہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے جس جو اللہ کی نافرمانی کرے گا و بابی غزب من اللہ اور گھیرے گئے یہ غصے میں اللہ کی طرف سے ظال کبھی اللہ ہم کانو یک فرو اللہ یہ علت ہے اس عذاب کی کین پر ذلت اور مسکنت کی مہر کیوں لگا دی گئی اور یہ اللہ کے غضب میں کیوں گھیرے گئے ظال کبھی اللہ علت یہ اس لیے بے شک یہ لوگ کانو یک نبی آیات اللہ تھے یہ انکار کرنے والے اللہ کی آیتوں سے اللہ کی آیتوں سے انکار عمل و یکلون نبی نبی غیر الحق اور قتل کرتے تھے قتل کرتے ہیں یہ انبیاء کو بغیر کسی جرم کے بھی غیر الحق حق نکیرا ذکر ہوا ہے سورہ آل عمران 21 نمبر آیت میں اور یہاں معرفہ ذکر ہوا ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں حق شرعی مراد ہے شران کسی کے قتل کے لیے حق زنا محسن زنا کر لے یا بغاوت ارتداد اور یا قصاصاً قاتل کے لیے حق ہے شران قتل کا تو انبیاء تو ان سارے کاموں سے معصوم تھے اور سورہ آل عمران میں نکیرا ہے بغیر حقن ہے اکیس نمبر آیت میں وہاں تعمیم ہے تھوڑا سا گنا بھی نبی کا نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ نبی کو قتل کرتے تھے کیا گناہ تھا کچھ بھی نہیں وہ اختلون نبی نبی غیر الحق اور قتل کرتے ہیں یہ انبیاء کو بغیر کسی حق شرعی کے ذال کبھی ماسوقانو یا تددون یہ اب اس علت کی علت ذکر ہو رہی ہے عذاب کی علت تو ذکر ہو گئی نا وہ کفر آیات اللہ اور قتل انبیاء کا اب اس علت کی علت یعنی اللہ کی آیتوں سے کفر کیوں کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کیوں کرتے ہیں ظال کبھی ماس ہو یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے بغاوت اللہ کی قانون سے اسیان و قانو یا تدنور ہیں یہ حد سے تجاوز کرنے والے عادل کی حدود سے ظلم کی طرف تجاوز کرنے والے ہیں اندی نامن سارا خری اب یہاں اس خطاب کا تتمہ بیان ہو رہا ہے خطاب کا تتمہ بیان ہو رہا ہے اور اس تتیمے میں تقابل ہو رہا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں اور وہ لوگ جو سابین ہیں ہادو سے مراد ہاد یہود بمانے رجو ہے ان کو یہودی اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے عبادت العجل سے رجوعت بھی کی تھی عیسا علیہ السلام کی سر تو سابین اسمانی دینوں سے انحراف کرنے والے بے دین تھے ستارہ پرست یا سبا بمانے خروج انہوں نے ایک دین سے دوسرے دین کی طرف خروج کیا تھا یہ وہ فرقہ تھا جو اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی کتابوں کو آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے تھے اب تقابل کو دیکھے اشکال بھی ہے اس میں ان الدینہ کف ان آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان مان لائے و لدینہ ہادو اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں ون اور وہ لوگ جو کہ عیسائی ہیں وہ صابینا اور وہ لوگ جو کہ صابین ہے ستارہ پرست یہ سب کے سب من آمن باللہ کا من آ من بلّہ یہ ہو سکتے ان کی طرح جو ایمان لائے ہیں اللہ پر یہ مومنوں کی طرح ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہودی تو مومنوں کی سر طرح نہیں تقابل صحیح ہے نصارہ بھی نہیں صابین بھی نہیں لیکن آ منو من آمن باللہ ان دونوں کا تقابل سمجھ میں نہیں آ ان الدین آ پہلے چار فرقوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا آ منو ہاد صابین ان چاروں کا تقابل ہو رہا ہے من آ من کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے تو یہودی تو مومنوں کی طرح نہیں نصرانی بھی نہیں صابین بھی نہیں تو آ آیا وہ لوگ جو ایمان لائے کا من آ باللہ وہ ایمان والوں کی طرح ہے تو یہ مقابلہ کیسا تو جواب اس کا یہ ہے اصح کہ ان لدینہ آمنوں سے مراد منافقین ہے منہ کے دعوے دار ہیں ایمان کے دعوے دار ہیں من آمنا سے سچے مومن ہیں منافقوں کو یہودیوں عیسائیوں اور صابین کے ساتھ کھڑا کر کے تقابل کیا گیا کہ جن کے دل میں ایمان نہیں لیکن زبان پہ ایمان کا کلمہ ہے یہ منافقین اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں اور وہ لوگ جو صابین ہیں من آمن من یہ منافقین یہودی نصرانی اور حصابی یہ ایمان والوں کی طرح ہو سکتے ہیں کمن من آمن ولیم اللہ خری آیا یہ ہیں ان کی طرح جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر یہاں منکرین حدیث کا ایک اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ آ باللہ والیوم ولی مل باللہ والیوم من اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان نجات کے لیے کافی ہے تو نبی علیہ السلام پر ایمان کی ضرورت نہیں اگر ہوتی تو پھر قرآن یہ بھی کہہ دیتا کہ آ برسول رسول اللہ من برسول رسول اللہ ہم کہتے ہیں یہاں عام ایمان بر رسالت نہیں ذکر ہوا اس لیے کہ یہاں اجمال ہے قرآن دوسری جگہ ذکر کرتا ہے سورہ بقرہ 177 نمبر آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سو ستر لئی سل برانتو و الو نل برن آ ملائی کتی و کتبی ہی و رسولی وہاں تفصیل ہے نا تو ذکر کر دیا نا ایک سو ستتر نمبرایت سور نسا کی چونسٹھ نمبرایت اور سورہ حجورات کی پندرہ نمبرایت میں ذکر ہے دوسرا جواب یہ ہے کہن میں اتباع نبی کی طرف اشارہ نبی کی رسالت ماننا اور اتباع کرنا وہاں ثابت ہو گیا نا یہ آیت سور حج کی ستارہ نمبر آیت میں بھی ذکر ہے لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ یہاں نصارہ کو مقدم کیا وہاں سابین کو مقدم کیا وجہ یہ ہے کہ تقدیم دو قسم کی ایک مکانی ایک زمانی یہاں نصارہ کو مقدم کیا تقدم مکانی کی طرف اشارہ ہے مسلمان کے نزدیک تھے نصارہ اور سور حج حج میں سابین کو مقدم کر کے تقدم زمانی کی طرف اشارہ ہے وجود سابین کا مقدم تھا نصارہ کے وجود سے سور معاہدہ کی آیت نمبر 68 میں سابیون ذکر کیا ہے وہاں خبر حزف ہے وہ سابیون ان الدینہ منو یقیناً وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں منافقین ہیں ولدینہ ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہیں ون اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں نسرانی ہیں و اور وہ لوگ جو ستارہ پرست ہیں من آیا یہ سب ہیں ان کی طرح آمنا بلّاہ جو کہ ایمان لایا اللہ پر ولی املہ خیر اور آخرت کے دن پر و عامل اور اس نے عمل کیا نبی علیہ السلام کی اتباع میں فل ہما جرحم دربیم تو ان کے لیے ہے اجر ان کا ان کے رب کے ہاں اللہ ان کو اجر دے گا ولا خوفن علیہم ولاحم یا زنون نہ خوف ہوگا ڈر ہوگا ان پر آنے والے وقت کا اور نہ یہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت پر انہیں اطمینان مل جائے گا اور یہی اطمینان لاخوفن علیہم ولاحم یا زن کا درجہ ہے یہ اللہ کی اولیاء ہوں گے اقولو قولی استغفر اللہ علی ولاکم علی سر پہلا باب ختم ہو گیا خطاب آیت نمبر سینتالیس سے بہاسٹھ تک تھا اس میں آٹھ نعمتیں اور دو نقمتیں بیان ہوئی پہلی نعمت نجات من فرعون ن جینا کو من عالی دوسری نعمت نجات من الغرق و اسفارق الْبَحْرَ کم البحرف آلَ کم و اغرق نا الفراؤنہ تیسری نعمت آف و ان القتل ثما افونا ان کم ممباد ذالقلاکم تشکرون چوتھی نعمت ایتا الکتاب آت نا موسل کتابہ اور پانچویں نعمت حیات باد المات سمہ باسنا کم ممبادی موت کم چھٹی ساتویں نعمت انزال المن وسلم وان ضلع المن وسلوا آٹھویں نعمت انفجار العین من الحجر ایک پتھر سے بارہ چشمے نکالنا وزستی قومی ہی فقلنا الندربی آساک الحجر فانفجرت من بن حسنت عشرت آئینہ دو عذاب ذکر ہوئے ایک نزول العذاب من نضول فانزلنا منسمائے فن ظلموا الدین من الرزم بما باکان سکون اور دوسرا عزلت والوان بسبب الكفران القفران اللہ نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے من و سلوہ کی ناشکری کی تو ذلیل ہو گئے تو من و سلوہ سے بڑی نعمت اللہ کا قرآن ہے دین اسلام ہے اس کی ناشکری کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے اے اللہ کے بندو خصوصاً اللہ کے قرآن اور دین اسلام اور نبی علیہ السلام کو ماننے والو تم اس نعمت کی ناقدری نہ کرو قدر اور شکر کرو تو اللہ تمہیں ذلت سے نکال کے عزت کے اعلیٰ مرتبے دے دے گا سبحانک اللہم و شہدو اللہ حمدی کا شدء اللہ اللہ اللہ قوینا فی رزاق بزی الخربینا سیطینہ وجالہ منتہا رجائینہ الہ اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ جتنے ساتھی بھی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں یا اللہ تو سب کو جاننے والا ہے سب کے دلوں کے راز بھی تجھے معلوم ہیں یا اللہ سارے رفقا خصوصا جو مسافر ہیں بیرونی ممالک میں ہمارے رفقا ہیں یا اللہ ہمارے سب ساتھیوں کی دعاؤں کو قبول فرما دے دلوں کے بہت کو جاننے والے اللہ دلوں کے رازوں کو جاننے والے اللہ سب کے دلوں کی دعاؤں کو سن کے اللہ حاجتوں کو پورا کر مشکلات کو حل کر بیماروں کو شفا دے یا اللہ اس وبا عام کو دور کر درو سے قرآن کی رونقوں کو بحال کر دے یا اللہ قرآن کے درس کرنے والے قرآن کے خدام کی حفاظت فرما دے جتنے مشائق درس قرآن میں مصروف ہے یا اللہ سب کی حفاظت فرما جتنے طلباء و فقا درس قرآن کے لیے آن لائن شوق سے ادب سے بیٹھتے ہیں اللہ سب کو علوم قرآن سے بہرمن من فرما صبحان اللہ وبی حمدی سبحان اللہ, اللہ العظیم لا إله إلا أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا أتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عزام النار وصلى الله تعالى لأخير خلقه محمد وآله وآله وآله وآله